قال الامام البخاري رحمه الله باب من راى ترك التنكير من النبي صلى الله عليه وسلم حجه لا من غير الرسل قال حدثنا قال حدثنا عبيد الله قال حدثنا ابي قال حدثنا شعبه عن سعد بن عن محمد بن المنكدر قال راوي جابر بن عبد الله رضي الله رضی اللہ باللہ ان ابن الصائد باللہ قال انی سمعت عمر على ذلك وسلم وسلم والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد نماز سے خبر جو ہم حدیث پڑھ رہے تھے کس طرح وہ نبی السلام کے ساتھ جڑے رہتے تھے اور فاقے اور بھوک برداشت کر کے بھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑتے تھے اور جو انصار و مہاجرین تھے وہ بھی نبی علیہ لسلام سے بڑی شدید محبت رکھتے تھے مگر وہ اپنے گھر کے امور چلانے کے لیے جو اپنے کاروباری معاملات وہ بھی دیکھا کرتے تھے لیکن یہ بات یعنی اس سے ثابت ہوئی کہ علماء اور اخیار کی جو ملازمت ہے یعنی ان کے ساتھ رہنا جڑے رہنا تلقی علم کے لیے اور علمی استفادے کے لیے یہ زیادہ افضل ہے بنسبت بازاروں میں رہ کر بیٹھ کر تجارتیں وغیرہ کرنے سے وہ بھی ایک ضرورت ہے اس سے کوئی انکار نہیں ہے لیکن جہاں معاملہ افضلیت کا آئے گا تو حصول علم اور اس کے لیے فاقے نہ برداشت کرنے پڑیں مگر علماء کی صحبت اور ان کی رفاقت یہ کہیں افضل ہے بازاروں میں تجارتیں کرنے سے اس لیے جو طلبا العلم ہے وہ اگر کسی بڑے تاجر کو دیکھیں ان کی گاڑیاں دیکھیں ان کے بنگلے دیکھیں تو قطعاً کسی کمتری کا احساس اپنے اندر پیدا نہ کریں جو ان کے پاس اللہ نے ایک بدیت کیا ہے اپنا فضل اور برکت علم کی یہ مال و دولت سے کہیں بہتر اور عمدہ ہے مال و دولت یہ دنیا کا قیوام ہے لیکن یہ علم حدیث دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کا قیوام اور دونوں کی ایک بہتری کی ایک بڑی قوی بنیاد ہے روینہ قسمت و جو بارفینہ نہ علم و مجھ مالو ہمارے لیے علم پر فخر کرنا یہ ہمارا انشاءاللہ سرمایہ حیات ہے اللہ پاک ہمیں زیادہ سے زیادہ اس علم سے وابستگی کی توفیق دے اور علم پر عمل کی توفیق عطا فرما دے اللہ تعالیٰ اس علم کی برکت سے ہمارے سینوں کو اپنی خیشیت سے بھر دے اور اخلاص عطا فرما دے جو انشاءاللہ شاء آخرت کی کامیابی پر منتج ہو جی یہ جو بابا آپ نے نیا پڑھا ہے باب من را ترکن نکیر احمد النبی السلم لا من غیر الرسول. کہ نبی السلام کے سامنے کوئی عمل یا کام کیا جائے اور آپ اس کا انکار نہ کریں بلکہ اس پر خاموشی اختیار کر لیں تو وہ خاموشی اس کام کی صحت کی دلیل ہے یا نہیں امام بخاری نے یہ باب قائم کیا ہے کہ آپ کی خاموشی کو کیا معنی دیا جائے آپ کے سامنے ایک کام ہو اور آپ اس کا انکار نہ کریں بلکہ ترک النکیر انکار اس کا چھوڑ دیں خاموش ہیں تو وہ خاموشی کس بات کی دلیل اور یہ خاموشی اگر کوئی دوسرا شخص اختیار کرتا ہے مثلا ایک عالم ہے ایک محدت یا فقیر ہے اس کے سامنے کوئی کام کیا جائے اور وہ کام کو دیکھ رہا ہے خود نہیں کر رہا اور اس کا انکار بھی نہیں کر رہا تو غیر نبی کی خاموشی وہ کس تناظر میں دیکھی جائے گی ایک کام ہو رہا ہے اللہ کا نبی دیکھ رہے ہیں اور خود نہیں کر رہے اور منع بھی نہیں کر رہے تو آپ کا انکار کس معنی میں ہوگا اور غیر نبی اگر دیکھ رہا ہے اور خود بھی نہیں کر رہا منع بھی نہیں کر رہا تو ان کے انکار کی کیا حیثیت ہے سید؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا وظیفہ حق کو قائم کرنا ہے اور ایک نبی کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ باطل کو نہ حق کو برقرار رکھے کوئی ناجائز کام آپ کے سامنے ہوگا آپ اس کام پر خاموشی اختیار کر لیں ممکن نہیں باطل کو برقرار رکھنا اور اس کے اس کو قائم رکھنا اللہ کے نبی سے ممکن نہیں لہذا نبی علیہ السلام کا خاموشی اختیار کرنا اور اس کام کا انکار نہ کرنا اس کام کی صحت کی دلیل ہے کیونکہ نبی علیہ السلام باطل کو برقرار نہیں رکھ سکتے اور نہ کسی شخص کو باطل پر قائم رہتا آپ دیکھ سکتے ہیں یقیناً آپ اس کی اصلاح کریں گے اور خاموش نہیں رہیں گے تو آپ کی خاموشی اس کام کے جواز کی اور اس کے اسباب کی دلیل ہے لیکن غیر نبی اس کے سامنے کوئی کام ہو رہا اور وہ اس پر خاموشی اختیار کرے تو وہ خاموشی حجت نہیں وہ خاموشی حجت نہیں ہے کیونکہ غیر نبی معصوم نہیں ہے اس کا بولنا یا نہ بولنا وہ دین میں دلیل نہیں مثلا مثلاً آپ کہیں کہ میں نے فلاں عالم کے سامنے یہ کام کیا اور اس نے مجھ کو روکا نہیں تو یہ آپ کی دلیل قابل قبول نہیں یہ صرف اللہ کے نبی کا مقام اللہ کا نبی باطل پر خاموش نہیں رہ سکتا اور نبی کے علاوہ کوئی بھی شخصیت ہو اس کی خاموشی دلیل نہیں اس کی خاموشی کے بہت سے معنی ہو سکتے مثلا اس کام کے حوالے سے وہ غافل ہے ظہول کا شکار اسے علم بھی نہیں کہ یہ کام ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا مثلاً وہ اس کام کے تعلق سے متردد ہے کہ یہ حلال ہے یا حرام نبی تو متردد نہیں ہو سکتا غیر رسول متردد ہو سکتا یہ اور بھی اس کی خاموشی کی وجوہات ہو سکتی ہیں لہذا اللہ کے نبی کی خاموشی اس کام کی صحت کی دلیل ہے اور غیر نبی کی خاموشی قطع اس کی صحت کی دلیل نہیں ہے صحت کی دلیل کتاب و سنت لہذا ہمارے لیے جو عمدہ اور اساس ہے وہ قرآن و حدیث ہی ہے اور ان کسی شخصیت کی خاموشی کو حجت بنا کر پیش نہ کریں یہ مقام صرف رسول اللہ علیہ وسلم کا ہے ان کی خاموشی کو تقریر کہا گیا تقریر کا معنی اس کام کا اثبات وہ بہ حجت ہے لیکن غیر نبی کی خاموشی کو تقریر نہیں کہا گیا وہ حجت نہیں ہو سکتا امام بخاری رحمہ اللہ نے یہاں جو حدیث پیش کی ہے جناب جابر بن عبداللہ اللہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے فرماتے ہیں کہ جابر ان کے بارے میں محمد بن منقدر جو ان کے شاگرد تھے اور تابڑی تھے فرماتے ہیں کہ میں نے جابر کو دیکھا باللہ ان ابن و الدجال کہ جابر قسم کھا کے کہتے تھے کہ ابن فائض یا ابن سیاد دجال تھا اور دجال ہے قلت تحلف بالله تو میں نے پوچھا یہ محمد منقدر نے اس اس بات پر اپ قسم کھا رہے ہیں قال انی سمعت عمر یحلف على ذلك عند النبي صلی اللہ علیہ وسلم فلم ينكره النبي صلی اللہ علیہ وسلم میں نے امیر عمر ابن خطاب کو دیکھا نبی علیہ السلام کے سامنے بیٹھے تھے اور انہوں نے قسم کھا کر کہا کہ ابن سیاد دجال ہے اللہ کے نبی نے اس کی یہ بات سنی اور اس کا انکار نہیں کیا تو مانا صحابہ کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ کے پیغمبر کا ثبوت اس عمل یا قول کے صحت کی دلیل یہ صحابہ کا عقیدہ اور بالکل درست ہے نبی علیہ السلام جو نادق وحی ہیں وہ اس بات حق اور باطل کے لیے مبعوث ہوئے کسی باطل پر آپ کا خاموش رہنا ممکن نہیں ہے تو یہ میں نے سیاد دجال ہے دجال کی دو قسمیں ہیں نا ایک دجال وہ جو قرب قیامت آئے گا جو تم کی حدیث میں بآسوات اور پوری تفصیل موجود ہے اور ایک دجال وہ جس کا شمار سلاثین دجالین اور میں ہوتا ہے اللہ کے نبی کا فرما کہ میری امت میں تیس دجال ہوں گے جھوٹے اور کزاب تو ان کا شمار ان تیس میں ہے جو قرب قیامت ظاہر ہوگا جس کی نشانیاں اور مواصفات تمینداری کی حدیث میں وہ نہیں بلکہ یہ ان تیس دجاجلہ میں سے ایک دجال ہے جس کا نبی اسلام کی حدیث میں ذکر تو اللہ کے پیارے پیغمبر نے جناب عمر کی اس قسم کو سنا اور آپ نے خاموشی اختیار کی مانا ان کا یہ موقف اور ان کا یہ جو کہنا تھا بالکل حق ہے اور آپ کی خاموشی اس کا اس بات ہے جی هذا الإمام البخاري رحمه الله باب الأحكام التي تعرف بالدلالات وكيف معنى الدلاله وتفسيرها فقد اخبر النبي صلى الله عليه وسلم امر الخير وغيرها ثم سئل عن الامر فدلهم على قوله تعالى فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الطب فقال لا اكله ولا احرم واكل على مائده النبي صلى الله عليه وسلم الطب فاستدل ابن عباس بأنه ليس بحرام قال حدثنا اسماعیل قال حدثني مالك عن زيد بن اسلم عن ابي صالح السمال عن ابي هريرة رضی اللہ عن ان رسول الله صلی الله عليه وسلم قال الخيل لثلاثة لرجل اجر ولرجل ستر وعلى رجل غزر فاما الذي له اجر فرجل رقطها في سبيل الله فاطال لها في مرج او روضة فما اصابت فيتيا لها ذلك من المرج او روضة كان له حسنا ولو أنها قد عطي لها فاستنت شرفا أو شرفين كانت آثارها وأروافها حسنات الله ولو أنها مرت من نهر فشربت منه ولم يريد, ولم يريد أن يسقي به كان ذلك حسنات الله وهي لذلك الرجل أجر ورجل ربطها تغنيا وتعففا ولم ينس حق الله في رقابها ولا ظهورها فهي له سر ورجل ربطها فخرا وريا فهي على ذلك يزره وصول رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحمر قال ما أنزل الله علي فيها إلا هذه الآية الفاضة الجامعة فمن يعمل مثقال ذرة خير يرى ومن يعمل مثقال ذرة شر يرى جزاك الله خير وعارك الله فيك باب الأحكام الذي تعرف بالدلائل وكيف مانا الدلالة بتصيرها وقد اخبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم امر الخیلی بغیر وہ احکام جن کی معرفت دلائل کے ساتھ ہوتی ہے دلائل سے مراد ایک ایسی شہر اللہ عید مدلول دلیل ایک ایسی شے ہے جو مدلول تک آپ کی رہنمائی کرے اور جس کا استعمال آپ کو مدلول تک پہنچا دے امام بخیر رحمہ اللہ یہاں دلائل سے مراد قرائن اور استمباتات لے رہے ہیں اور قرائن اور استمبادات کا دروازہ لامحدود ہے ہر شخص کی اپنی ایک نظر ہے طریقہ ہے اور اس کا اپنا ایک فہم ہے چنانچہ یہ کرائن اور استمباطات اس ذریعے سے کوئی چیز اگر ثابت ہوتی ہے جو اشارات وغیرہ سے تو وہ بھی قابل قبول ہے الا یہ کہ کوئی سراہے تو اس کے خلاف نہ ہو تو وہ احکام جو دلائل سے پہچانے جاتے ہیں وہ کئی فہم اور دلالہ سے کیا مراد ہے اس کا کیا معنی کریں گے یہاں دلالہ سے مراد یہ ہے کہ ایک ش ہو خاص جس کا حکم اس شے کے نام کے ساتھ مذکور نہ ہو لیکن اس خاص شے کو آپ کسی عام دلیل سے منسلک کر دیں مربوط کر دیں اور وہ حکم اس پر قائم کر دیں یہ بھی ایک ایسا استدلال ہے جو استعمال ہوا ہے اور قابل قبول ایک شع خاص جس کا حکم شرن موجود نہ ہو لیکن اس کو کسی عام شے سے آپ منسلک کر دیں جوڑ دیں اور اس حکم کو اس پر قائم کر دیں یہ بھی ایک ایسا ایک طریقۂ استدلال ہے جس کو شریعت نے جو ہے وہ قابل قبول قرار دیا ہے امام بخاری رحمہ اللہ اس کی مثال آگے جو حدیث ہے باب کی اس میں لا رہے ہیں اور تفسیر سے مراد یہ ہے کہ ایک نص کا کوئی لفظ ہے کوئی دلیل کا کوئی لفظ ہے جو کسی کے لیے ناقابل فہم اور اس کو سمجھنے سے قاصر جس کو اللہ رب العزت اس کی تفسیر عطا رما دے اس کا معنی اس کے دل میں اللہ تعالیٰ ڈال دے القاع کر دے اور وہ اس معنی کو بیان کر دے تو یہ بھی ایک ایسا طریقۂ اس ہے جس کو قابل قبول قرار دیا گیا ہے تو یہ دلالہ اور تفسیر کہ ایک شع خاص کو عام کے ذمن میں ذکر کرنا اس حکم کو اس پر قائم کرتے ہوئے اور تفسیر سے ہے کہ کسی نص کے لفظ کو واضح کرنا اور اس کی تفسیر کو بیان کرنا تاکہ جو اشکال ہے کسی سامے کے دل میں وہ زائل ہو جائے اور وہ اس دلیل کو اچھی طرح سمجھ لے اور یہ چیز قابل قبول قرار دی گئی ہے فوتیں وقت اخبر نبی و صلی اللہ علیہ وسلم امر الخیلی وغیرہ رسع اللہ سم نے گھوڑے کے جو ہیں وہ مسائل بیان کیے انمر پھر آپ سے گدھوں کے بارے میں پوچھا گیا اب جو گھوڑے کے مسائل تھے وہ تو موجود ہیں بیان آپ نے کیے لیکن گدھوں کے امور آپ نے بیان نہیں فرمائے آپ سے پوچھا گیا کہ اب گدھوں کا حکم گھوڑوں سے منسلک ہوگا تو اللہ کے پیارے پیغمبر نے ایک عام صدلال ذکر کیا اس عام صدلال کے تحت اس خاص قزیے کو آپ نے مربوط کر دیا وہ حدیث آگے آ رہی وہ عام صدلال کیا ہے فَمَن يَعْمَل خَيْرٍ يَرًا آگے وہ پورا قصہ پڑھیں گے صلی اللہ علیہ وسلم نبی اسلام سے سوال کیا گیا سانہ کے بارے میں سانہ ایک جانور جو گوہ کے مشابے ہوتا ہے جس کا ذکر کل آیا تھا تو ثانے کے بارے میں پوچھا گیا فقاد اللہ بلا نہ میں خود کھاؤں گا نہ اس کو حرام کہوں گا میں خود نہیں کھاتا اور اس کو حرام بھی نہیں کہتا وہ نبی وسلم نبی السلام کے دسترخوان پر ثانے کا گوشت کھایا گیا کھانا آپ کو پیش کیا گیا دسترخوان پر اور وہ گوشت ثانے کا رکھا ہوا تھا آپ نے پوچھا یہ کیا ہے تو عرض کیا گیا یہ ساہنے کا گوشت ہے تو آپ نے اس کو دور کر دیا خالدن ولید رضی اللہ عنہ ہو اسی دسترخوان پر موجود تھے انہوں نے وہ گوشت تناول فرمایا چنانچہ ان دو باتوں سے عبداللہ بن عباس نے اس دلال کیا کہ سانہ جو ہے وہ حلال اللہ کے پیغمبر کے نہ کھانے سے اس کی حرمت ثابت نہیں ہو رہی مگر آپ کا فرمانا لا مہو میں اس کو حرام نہیں کرتا اور آپ کے سامنے آپ کے دسترخوان پر سانے کا گوشت کھایا جانا ان دونوں قضیوں سے ابن عباس نے جب وہ اشارہ لے کر اس بات کا استعلال کیا کہ سانے کا گوشت حرام نہیں بلکہ حلال ہے تو یہ سارے وہ قرائن ہیں جو وہ طرق کے ہیں جن سے احکام اخذ کیے جاتے ہیں اور صحابہ کے دور میں صرف سالین کے دور میں یہ سارے طرق جو تھے وہ رائج تھے یہ حدیث وہ آگے جو گھوڑے والی اللہ کے نبی کا فرمان الخیل علیہ تھا کہ گھوڑا تین قسم کے افراد کے لیے ہے گھوڑا جو ہے ظاہر ہے کہ یہ ایک جانور ہے اور اس جانور کے ساتھ بڑی فضیلتیں مربوط ہیں نبی السلام کی حدیث ہے الخیل ماقو فی نواسی الخیر الم القیامت گھوڑی کی پیشانی میں قیامت تک کے لیے خیر لکھ دی گئی یہ باعث خیر ہے گھوڑا نبی رسان فرمایا کہ یہ تین قسم کے افراد کے لیے تین قسم کے لوگ گھوڑا پالتے ہیں اور ہر ایک کا مقام الگ ہے راجولن اجرن ایک شخص کے لیے گھوڑا باعث اجر ہے راجولن سترن اور ایک شخص کے لیے گھوڑا پردہ پوشی کا باعث ہے اس کے فقر وغیرہ کو ڈھانپ لیتا ہے رجولن وترن اور ایک شخص کے لیے گھوڑا یہ بوجھ ہے اور گناہ کا باعث یہ تین افراد ہیں ایک کے لیے اجر ایک کے لیے ستر پوشی اور ایک کے لیے یہ گھوڑا گناہ کا اور وزر کا باعثی اللہ اجرن جس کے لیے یہ گھوڑا اجر ہے یہ کون ہے راجر رب الب عید اللہ یہ وہ شخص ہے جو گھوڑا جہاد ہے فی بد اللہ کے لیے پالتا ہے اطالحافی مروجن اور روزہ رابی کو شک ہے کہ مرج کے الفاظ ہیں یا رودا کے الفاظ ہیں معنی ایک ہی ہے روزہ کا معنی وغیرہ اور مرج وہ جگہ جہاں پر گھوڑے کی گھاس وغیرہ اگی ہوتی ہے ایک ہی مراد ہے چنانچہ گھوڑا اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے پالا اور اس کی رسی لمبی باندھی رسی چھوٹی نہیں باندھی چھوٹی باندھے گا تو گھوڑا زیادہ چڑ نہیں سکے گا اپنے آس پاس دو تین فٹ وہ کھا پی لے گا لیکن رسی اگر لمبی کر دی تو وہ زیادہ کھائے گا زیادہ آگے جائے گا اور زیادہ کھائے گا رسی دراز کر دی چراگاہ میں فما اصابت آ رہے گا من مرج ابھی رو تھا حسنات اب یہ گھوڑا اپنی چرا میں اس لمبی رسی کی بنا پر جتنا کھائے گا اور جتنا پیے گا اس کے لیے اجر ہی اجر نیکیاں ہی نیکیاں بھلے وہ انہا قطر اور اگر گھوڑے نے خود ہی سے رسی کاٹ ڈالی اب وہ رسی سے آزاد ہو گیا شرفن و شرفن اور وہ دو تین چکر وہ کھیت کے لگا لیتے کھاتے پیتے کھاتے ہوئے دو تین دفعہ وہ کھیت میں گھومتا ہے اور کھاتا ہے تو کانت آفار ہوا بار حسنات لہو اس کا ایک ایک قدم اور جو اس نے کھایا اور کھا کر جو اس نے لید وغیرہ کی وہ سب نیکیاں لکھی جائیں اتنا یہ باعث عجرت ایک ایک قدم کا اس کو ثواب ملے گا حتیٰ کہ اس کے کھانے کا ثواب اور کھا کر جو لید کرے گا اس کا بھی اس کو ثواب ملے گا بلو انہ مرت بے نہ فشاری اور گھوڑا اگر کسی نہر کے پاس سے گزرا یا کسی نالے یا تالاب کے پاس سے گزرا اور پانی پی لیا یس کیا بھی حالانکہ اس کے مالک کی نیت نہ بھی ہو ارادہ نہ بھی ہو پلانے کا لیکن وہ پی گیا تو کان ادا لکھا حسنات اللہ تو یہ پانی پینا بھی اس کے لیے نیکی کا باعث ہوگا وہی لداق رہ جن تو اس شخص کے لیے گھوڑا اجر ہی اجر ایک حدیث میں ہے کہ گھوڑا جو آئے گا وہ بھی اجر ہوگا اور قیامت کے دن میزان میں تولا جائے گا اور گھوڑا کھا کر جو لید کرے گا وہ بھی باعث اجر ہوگا اور وہ لید بھی قیامت کے دن تولی جائے گی گھوڑا جو پانی پیے گا وہ پانی بھی اجر ہوگا اور وہ پانی بھی قیامت کے دن حسنات کے میزان میں تولا جائے گا اور گھوڑا پانی پی کر جو پیشاب کرے گا وہ بھی باعث اجر ہوگا اور وہ بھی قیامت کے دن اللہ کے میزان میں تولا جائے گا تو اجر ہی اجر اور اجر الربط تغف یہ دوسرا شخص ہے جو گھوڑے کو پالتا اور باندھتا ہے یعنی ایک استغنا کے لیے کہ میں اس کی پشت پر بیٹھ کر اپنا کوئی کاروبار بھی کروں گھوڑے کے ذریعے آنا جانا یا یعنی اس کو سواری کے کام میں استعمال کرنا تاکہ میری ایک روزی کا بندوبست ہو جائے اور تعفف کا معنی وہ اس گھوڑے کے ذریعے رزق حلال کمانے کے درپے ہے یہ اس کا استعمال ہے یعنی جہاد ہاتھ فیس بھی دلانے لیکن کبھی موقع ملے جیسا کہ آگے آ رہا ہے تو جہاد بھی اس پر انجام دے لیکن زیادہ اس کا استعمال کیا ہے گھوڑے کا وہ اس کے کاروباری کام کے لیے یا دنیا میں جو ایک ایک اس کی وسائل ایک آمدنی کے یہ حصول رزق کے اس کے لیے وہ گھوڑے کو استعمال کرتا ولند صاحب اللہ فیریقاو حق اور گھوڑے گھوڑوں کے بارے میں اللہ کے حق کو وہ نہیں بھولتا اللہ کے حق کو نہیں بھولتا اللہ کے حق سے مراد یہ ہے کہ اگر گھوڑوں پر وہ تجارت کرتا ہے یا اس کی تجارت گھوڑوں کی خرید و فروخت ہے اور جو اس کو مال حاصل ہوتا ہے اگر وہ مال زکوٰۃ کے نصاب کو پہنچتا ہے تو زکوٰۃ ادا کرتا ہے اور اللہ کا حق ادا کرنے سے وہ غافل نہیں ہے بلا ظہور حق اور نہ اس کی پشت کے تعلق سے اللہ کے حق کو پامال کرتا ہے یہ پشت پر اللہ کا حق اگر کبھی موقع ملے تو گھوڑے کے پشت پر سوار ہو کر اللہ کی راہ میں جہاد کو بھی نکل جاتا ہے یہ کام بھی لیتا ہے لیکن زیادہ کام کیا ہے اس کا گھوڑوں کے ذریعے یا گھوڑے کے ذریعے اپنی دنیا کے وسائل کا حصول فاحی الن اس شخص کا گھوڑا اس کے لیے ایک سطر کا ستر پوشی اور پردہ پوشی کا باعث ہے اس کے جو حالات ہیں وہ اس کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں چنانچہ وہ اس کے ذریعے جو ہے وہ ایک قسم کا استغنا حاصل کر رہے دوسرے لوگوں سے مستغنی ہوتا ہے بجائے کسی سے سوال کرنے کے اس گھوڑے ہی سے اپنی آمدن کے جو ایک ذرائع ہیں ان کو حاصل کرتا اور اختیار کرتا ہے یہ ایک شخص ہے جس کا یہ گھوڑے کا استعمال ہے تو جو پہلا شخص ہے جو ایک اجر کا مستحق ہے اس کے مقام تک یہ نہیں پہنچ سکتا اور تیسرا شخص جو ہے رباتہ فخر بریا اس نے گھوڑا پالا ایک فخر کے لیے اور ریاکاری کے لیے اور وہ لوگوں پر اپنا ایک بھرم جو وہ قائم کرنے کے لیے گھوڑا پالتا اور باندھتا ہے اور اس پر سوار ہو چکر لگاتا ہے تاکہ لوگوں پر ایک فخر کر سکے تو کہ یہ شخص جو ہے اس کا گھوڑا اس کے لیے وزر بوجھ اور گناہ کا باعث ہے جب رسول اللہ علیہ وسلم گھوڑے کے تعلق سے یہ معاملات اور حکام بیان کر کے خاموش ہوئے تو اس شخص نے سوال کیا یا رسول اللہ علیہ وسلم اگر کسی کے پاس گدا ہو تو اس پر بھی یہ احکام لاگو ہوں گے یہ سارے معاملات گدھے پر بھی منتقل ہو سکتے ہیں اب چونکہ گھوڑے کے احکام اللہ نے بیان کر دیے تھے وہ آپ نے بتا دی گدھے کے حکام بیان نہیں کیے تھے تو آپ نے خاموشی اختیار کر لی یہ ہے ایک خاص قزیے کو جس پر کوئی نص موجود نہ ہو اس کو کسی عام نص سے منسلک کرنا فرمایا کہ گدھے کے بارے میں مجھ پر کوئی احکام نازل نہیں ہوئے شوائے ایک آیت تھے کے وہ ہے کریمہ پڑھ لو اس کا انتباق گزوں پر بھی ہو سکتا ہے بلکہ ہر شہر پر وہ آیت کیا ہے وہ بڑی جامع اور ایک منفرد آیت ہے تو میں یا تو میں یام المثال اثر ال شروارہ کہ جو ایک ذرے کے برابر نیکی کرے گا قیامت کے دن اس کو دیکھ لے گا اور جو ایک ذرے کے برابر گناہ کرے گا قیامت کے دن اس کو دیکھ لے گا اب گدا اگر کسی کے پاس ہے گدھے کے تعلق سے اگر آپ نے کوئی نیکی کی کوئی اچھائی کی اس کی پشت پر سوار ہو کر مطلب کسی مسجد میں گیا درس میں گیا تو یہ ایک نیک استعمال گدھے پر سوار ہو کر کوئی برائی کی شراب خانے کی طرف گیا یہ اس کا برا استعمال ہے تو اس آیت کریمہ کو گدھے کے ساتھ تعلق پر منتخب کر لو اس کے ساتھ جو نیکی کرو گے اس کے ذریعے جو نیکی کرو گے وہ نیکی بن کر سامنے آئے گی اور اس کے ساتھ یہ اس کی بنیاد پر جو برائی یا گناہ کرو گے وہ گناہ بھی سامنے آئے گا تو یہ ایک بڑی ایک عظیم و شان آیت ہے اس نے من شرطیہ ہم نے بتایا نا من شرطیہ یہ عموم کا معنی دیتا ہے۔ اور پھر یہ مثقال حضرت خیرن اور شرن یہ دونوں نکر ہیں تنقیر یہ نکرہ دونوں اسما کا یہ شرط کے سیاق میں فی کی شرط سیاح کی شرط میں تو بڑا انہی پھر ہی نہیں کوئی بھی جانور کوئی بھی مخلوق یا کوئی بھی اس کے ساتھ نیکی کرنا نیکی بن کر قیامت کے دن سامنے آئے گا برائی برائی کرنا برائی اور گناہ بن کے قیامت کے دن سامنے آئے گا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ گھوڑے کے آکام آپ کو بتائے گئے تھے وہ مسراہ سے بیان کر دیے گدوں کے آکام بیان نہیں کیے گئے تو آپ نے اس شئے خاص کو ایک دلیل عام سے منسلک کیا دلیل عام سے منسلک کیا یہ دلالہ یہ دلالہ اور رہنمائی کر دی اور ایک حکم عام جو ہے وہ جاری کر دی کابل الاحبار جو پہلے یہ ہوتی تھے اور بعد مسلمان ہو گئے وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رسود اللہ وسلم پر ایک آیت کریمہ ایسی نازل دو آیتیں ایسی نازل کی ہیں کہ ان دو آیتوں نے تورات انجیل زبور اور ساغت انبیاء کے تمام صحیفوں کو لپیٹ رکھ تمام صحیفوں کا اور تورات کا انجیل کا اور زبور کا ان دو آیتوں نے احاطہ کر کے ان سب کو گھیرا ہوا ہے اور دو آیتیں یہی ہیں تو ہمیں یہ عمل مسخرت خیر یہ عمل مثقال شر رہا کوئی مخلوق ہو چھوٹی ہو بڑی ہو ان کے تعلق سے اگر کوئی نیکی کرو گے اچھا کام کرو گے تو نیکی بن کر سامنے آئے گا اور برا کام کرو گے تو وہ برائی بن کر سامنے آئے گا قال الايروالبخاري رحمه الله حدثنا قال حدثنا ابن عيينة عن منصور بن عن امه عن عائشة رضي الله عنها ان امراة سالت النبي الله عليه وسلم ها وحدثنا محمد بن عقبه قال حدثنا فضيل بن سليمان النميري قال حدثنا منصور بن الرحمن بن قال حدثتني امي عن عائشة رضي الله عنها ان امراة سالت النبي صلى الله عليه وسلم عن الحي تفسیر کی مثال دلیل ہو <سلو> اس میں کوئی لفظ اگر کسی مخاطب کے فہم میں نہیں آ رہا سمجھ میں نہیں آ رہا اور اس کی تفسیر اس کو سمجھا دی جائے بیان کر دی جائے تو یہ بھی تلقی علم کا ایک طریق ہے اور اس سے بھی یہ بھی ایک قسم کی دلیل ہے جس سے احکان ثابت ہوتے ہیں اور اس ذریعے سے علم لیا بھی گیا اور دیا بھی گیا جس کی مثال یہ حدیث ہے کہ ایک خاتون نبی الاسلام کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آ کر سوال کیے اس کی رابعہ عائشہ صدیقہ رضیلانہ ہے اننم العم صنبی ایک عورت نبی السلام سے حیض کے بارے میں سوال کیا اس عورت کا نام اسماء بنت ابن السکن رضی اللہ عنہ اسماء بنت سکن یہ خاتون نبی السلام کے پاس آئی اور نام بھی مذکور ہیں لیکن یہ نام زیادہ متفق علیہ ہے اسماء بنت یزید نامی خاتون آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور سوال کیا حیض کے بارے میں فتخمن ہو کہ غسل حیض کیسے کروں جب حیض ختم ہو الدم ہو تو میں غسل حیض کیسے کروں قاللہ فرمایا تن مسحق کا تن فتح بےا کہ پہلے تم فرسہ لو فرسا روئی من القطن روئی کا ایک ٹکڑا روئی لو مسحق کا جو خوشبو میں ڈبویا گیا ہو مسا کا جس کو یعنی خوشبو لگائی گئی ہو اور وہ روئی خوشبو دار ہو فتحدہ بہا اس روئی کے ساتھ وضو کرو اس روئی کے ساتھ وضو کرو اب یہ خاتون سمجھ نہ پائی کہا کہ کئی فتب روئی سے وضو کیسے کرو نبی علیہ السلام بڑے باحیات اب خاتون سامنے بیٹھی ہیں زیادہ کھول کر مسئلہ بیان کرنا ایک تقاضۂ حیا کے منافی تو آپ نے ایک اشارہ اس کو دے دیا کہ تم روئی کے ٹکڑے سے وزو کرو تو اس نے کہا وزو کیسے کرو صلی اللہ علیہ وسلم توجہ یہ آپ نے پھر فرمایا کہ روئی کے ٹکڑے سے وزو کرو اس نے پھر کہا کئی فا تو روئی سے کیسے میں وزو کروں آپ نے پھر فرمایا کہ تم روئی کے ٹکڑے سے وزو کرو تین بار آپ نے ایک ہی بات کا ارادہ کیا مگر وہ خاتون نہ سمجھ پائی ام المومن سید عائشہ صدیقہ رضی عنہ پاس تشریف فرماتی وہ سمجھ گئی باتیں یہ تو اس خاتون کو میں نے اپنی طرف کھینچ لیا جذب تو ہے اس کو میں نے بتایا اور سکھایا کہ اللہ کے پیغمبر کی مراد کیا ہے وہ خاتون نہ سمجھ سکی میں سمجھ گئی یہ ہے کوئی مشکل لفظ ہو یا کوئی مشکل مقام ہو کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا اور کوئی دوسرا شخص کو سمجھ جاتا ہے اور وہ اس کی تفسیر جان جاتا ہے وہ اس کو بتا دے یہ حجت بھی ہے دلیل بھی ہے اور یہ بھی ایک قرینہ سمجھ لیجئے جو علم کی تلقی کا معروف تھا مسلم تھا صلو اور صحابہ کرام اللہ کے بیگمبر کا فرمانا اس روئی کے ساتھ وزو کرو اس کا معنی یہ تھا کہ جہاں جہاں کو خون کے دھبے لگے ہوتے ہیں چونکہ بدبودار ہوتا ہے تو یہ روئی جو ہے خوشبودار جب وہاں وہاں لگاؤ گی تو وہ خوشبو بدبو ظاہر ہو جائے گی اور اس طرح ایک تنظیف اور طہارت مکمل حاصل ہوگی اس کے بعد تم غسل کرو تو وہ اس, اس پہلے مقامی کو نہ سمجھ سکی اور بار بار اس کا اعادہ کر رہی ہے ام مومن اس بات کو سمجھ گئی اور اللہ کے بیگمبر کی حیاء بھی انہیں معلوم تھی تو وہ ان کو کھینچ کر اپنے قریب لے آئیں اور ایک سرگوشی کے انداز میں ایک آہستہ بات کرنے کے انداز میں انہیں بتا دیا کہ اللہ کے پیار پیغمبر کی مراد کیا ہے یہ تفسیر جس کا امام بخاری نے اشارہ کیا یہ تصویر وإنه أوتي ببدر قال ابن وهب يعني طبقا فيه خذرات من بقول فوجد لها ريحا فسأل عنها فأخبر بما من البقول فقال قربوها فقربوها إلى بعض أصحابه كان معه فلما رأاه كريأت لها قال قل فإني أناجي من لا تناجي وقال ابن عفير عن ابن وهب بقدر فيه خذرات ولم يذكر الليث وأبو صفوان عن يونس قصة القدر فلا أدري هو من قول الزهري أو في الحديث جی یہ بھی یعنی ان قرائن یا, یا, یا, یا ایک طریقۂ استمبا جس کا امام بخاری نے ترجمہ الباب میں اشارہ کیا یہ جناب جاگر کی حدیث ہے فرماتے ہیں کہ قادر نبی صلّّم من اکالہ خوم اور بصَََََََََََََ فل يتسيل اول يہ مسجد نا بول يقفى بہت كہ جو شخص یہ كچا لہسن یا پياز كھا لے يہ دو سبزياں کچی کھا لے فل وہ ہم سے دور رہے ہم سے الگ رہے یا پھر راویے کہتا ہے کہ آپ نے یہ بتایا کہ یا تزل ہماری مسجد سے دور رہے فیبت ہی اور اپنے گھر بیٹھا رہے کیونکہ یہ دونوں سبزیاں ان میں ایک بدبو ہوتی ہے اور مسجد میں آئے گا تو وہ بدبو یقیناً پھیلے گی جس سے دو قسم کی مخلوقات کو تکلیف ہوگی ایک نمازیوں کو اور دوسرا فرشتوں کو فرشتے بھی مساجد میں ہوتے ہیں اور فرشتوں کو بدبو سے سخت نفرت لہذا وہ نمازیوں کے لیے اور ملائکہ کے لیے تکلیف کا باعث نہ بنے اگر وہ کسی وجہ سے یہ سبزیاں استعمال کر لیتا ہے تو اپنے گھر بیٹھے مسجد میں حاضر نہ ہو آپ جانتے ہیں کہ نبیر اسلام کے دور میں اگر کسی نے یہ سبزی کھائی ہو مسجد میں آ جاتا تو صحابہ کو حکم تھا کہ اس کو نکال دو مسجد سے نکال دو اور صحابہ اس کو نکال کر کہاں تک پہنچاتے جنت البقی تک دفن نہیں کرتے تھے بس چھوڑ کر آ جاتے تھے جنت البقی تک پہنچا کر آتے تھے ان میں بدر ایک دن نبی علیہ السلام کی خدمت میں ایک بدر حاضر کی گئی یہ جنگے بدر نہیں ہے کچھ لوگوں کو مغالتا ہوتا کہ بدر مقام پر یہ لایا گیا اس سے مراد پلیٹ پلیٹ کو بدر اس لیے کہا گیا کہ وہ بھی چاند کی طرح گول ہوتی بدر کو معنی چاند اور پلیٹ مراد اس سے کیونکہ وہ چاند کی طرح گول ہوتی ہے آگے راوی خود اس کی تفصیل کر رہے کہ بدر سے کیا مراد ہے یعنی تابہ خان یعنی ایک پلیٹ یا ایک تھالی آپ کی خدمت میں پیش کی گئی فی یہ خضرات بکول اس میں کچھ سبزیاں تھیں نبی اسلام کو حدیہ دیا گیا جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے کہ ابو یوب انصاری کے گھر میں جب آپ ہجرت کر کے آئے تو ابو یوب انصاری کے گھر میں آپ نے جو ہے وہ قیام فرمایا تھا تو اسی موقع پر آپ کی خدمت میں یہ ایک ہدیہ پیش کیا گیا ایک پلیٹ میں سبزیاں آپ کو پیش کی گئیں فوجد حریہ اس میں آپ نے یہ بدبو محسوس کی لہسن یا پیاز وغیرہ کی فسائل عن ہے بما میرا من البقول آپ نے پوچھا اس پلیٹ میں کیا ہے تو آپ کو بتایا کیا فلاں فلاں سبزی ہے فقال کر اس کو قریب کر دو کس کے قریب کر دو ایک روایت میں سراہتا کر ربوہا الا ابی ایوب ابو ابو ایوب کو دے دو جس کے گھر میں آپ قیام پذیر تھے فقر ربو الابا صحابی یہاں اس راوی کو اس کا نام مستحضر نہیں ہے لیکن دیگر روایتوں سے وہ نام سامنے آ گیا کہ وہ جو ڈش تھی یا وہ پلیٹ تھی وہ اصحاب یعنی ابو ابویوب انصاری کو دے دی گئی کان امار جو آپ کے قریبی بیٹھے ہوئے تھے نبی فلم کربیل نے دیا کہ ابو ابویوب انساری وہ اس کا کھانا پسند نہیں کر رہے کہ جس پلیٹ سے اللہ کے نبی نے نہیں کھایا جو کھانا اللہ کے نبی نے نہیں کھایا وہ میں کیسے کھاؤں نبی علیہ السلام نے ان کا یہ پسو پیش کرنا اور ایک اچھا نہ قرار دینا کہ اللہ کے نبی نے نہیں کھایا تو میں کیسے کھاؤں جب نبی علیہ السلام نے اس کے چہرے سے یہ کراہت کے آثار دیکھے تو آپ نے پھر اپنی بات کی وضاحت فرمائی بل فنی تم کھا لو میں اس لیے نہیں کھا رہا کہ میں سرگوشی کرتا ہوں اس ذات کے ساتھ جس ذات کے ساتھ تم سرگوشی نہیں کرتے کہ اللہ کا نبی ہوں اور اللہ کے پیغام میرے پاس دن رات آتے ہیں کبھی جبریل امین لے کر آتا ہے تو پھر چونکہ یہ بدبو جو ہے فرشتوں کو ناپسند پسند ہے لہذا میں اس سے اس قسم کی چیزوں سے دور رہتا ہوں تو نبی علیہ السلام نے وہ سبزیاں نہ کھانا جو کہ حلال ہے استدار کس چیز سے کیا اناجی من لاتی کہ میں سرگوشی کرتا ہوں ان ہستیوں سے جن سے تم نہیں کرتے اور چونکہ فرشتوں کو یہ بدبو پسند نہیں ہے مجھے بھی پسند نہیں ہے اس لیے میں ان سے دور رہتا ہوں مگر چونکہ تمہارا یہ معاملہ نہیں ہے تم کھا سکتے ہو آگے دوسری صنعت سے یہ ایک وضاحت ہے کہ ایک اور صنعت میں یہ حدیث مذکور ہے اس میں قدر کا بیان نہیں ہے قدر یعنی ہنڈیا کا قدر کا بیان نہیں ہے اس میں کدر اور پلیٹ میں ایک فرق ہے پلیٹ میں اگر سبزیاں پیش کی جائیں تو اس میں دو احتمال ہیں کچی ہوں گی یا پکی ہوں گی لیکن قدر اور ہنڈیا میں پیش کی جائیں تو پھر یقینی بات ہے وہ پکی ہوں گی اور پکی سبزی کھا سکتے ہیں کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر کھانا ضروری ہو تو پکا کر ان کی بدبو مار دو تو قدر کا لفظ اس بات پر جو ہے وہ دلالت کرتا ہے کہ وہ پکی ہوں گی کیونکہ ہنڈیا میں آپ کو پیش کی گئی اور پلیٹ میں پیش کیا جانا اس میں دونوں احتمال پکی ہوں گی یا کچی ہوں گے لیکن باہر کیف نبی اسلام نے بدبو محسوس کی جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ بعض وقت پکانے کے باوجود بھی ان کی بو نہیں مرتی یا تو نبی اسلام نے ان کے کھانے سے گریز کیا اور استعمال کی چیز سے کیا کہ میں سرگوشی کرتا ہوں ملائکہ سے جن سے تم نہیں کرتے تم کھا سکتے ہو اور میں نہیں کھا سکتا یہ بھی ایک وجہ جو اس حدیث کے سامنے ا رہی جی قال الامام البخاري رحمه الله حدثني عبيد الله بن سعد بن ابراهيم قال حدثنا ابي وعمي قال حدثنا ابي عن ابي قال اخبرني محمد بن جبير ان اباه جبير بن متعب الله متع عنه اخبره ان امراه رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمته في شيء فامرها بامر فقالت ارايت يا رسول الله ان لم قَالَ إِن تجديني فأتي زاد ابن سعد كأنها الموت جی یہ حدیث ہے کی یہ جی فرماتے ہیں کہ ایک عورت نبی اسلام کی خدمت میں حاضر ہوئی فکل في شيء اپنی حاجت بیان کی مجھے فلاں چیز کی ضرورت فلاں چیز مجھے عنایت اپنی حاجت بیان کی امراحب تو اللہ کے بے نے حکم دے دیا کہ اس عورت کو فرآن چیز دی جائے اس وقت وہ چیز موجود نہیں تھی لیکن جب بھی وہ چیز آ جائے مہیا ہو جائے تو اس کو وہ چیز دی جائے آپ نے حکم دے دیا اور اپنا آرڈر آپ نے جاری کر دیا اس عورت نے کہا آرا تھا یارسود اللہ علم اجد کر یارس اللّہ وسلم اگر میں دوبارہ آؤں وہ چیز لینے کے لیے جس کا آپ نے وعدہ کیا اور آپ کو نہ پاؤں پھر میں کہاں جاؤں آپ نے وعدہ کر دیا اگر میں دوبارہ آؤں اور آپ کو نہ پاؤں پھر میں کہاں جاؤں پال علم تجینی فاتح ابابا اگر تم مجھے نہ پاؤ ابو بکر صدیق کے پاس آ جانا وہ تمہیں وہ چیز دے دیں یہ آپ کا ایک عام ارشاد لیکن اس سے علمان محدثین نے ایک استرال کیا اور وہ ابو بکر صدیق رضی عنہ کی خلافت کا کہ اللہ کے نبی کے بعد ابو بکر خلیفہ ہوں گے چلانچہ جو وعدہ آپ نے کیا ظاہر ہے کہ اسی وعدے کو پورا کرنے کے لیے وقت کا حاکم ہوگا اس وعدے کو پورا کرے گا بیت المال سے کوئی چیز دینی ہے وہ حاکم کے آرڈر سے نکلے گی تو خلیفہ ہی وہ کام کر سکتا تو یہ ایک, ایک طریقے استمبا کہلو لو کہلو کہ علماء نے اسے استضلال کیا ہے کہ اللہ کے نبی کے بعد جو خلیفہ ہوگا وہ کون ہوگا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور یہی مانگو فاری کا استضلال ہے اس طریقے سے آل بات نہ <سؤال> عہد کتاب تھے دونوں یہودیوں کتاب تورات تھے اور نصارہ کی انجیل اور ان دونوں کو اہل کتاب کہا گیا ہے ایک تو اس لیے اہل کتاب سے سوال کرنا آپ نے جائز قرار نہیں دیا کہ یہ اس مدعا کے خلاف ہے جو کہ تمس بالکتاب کتاب نفعت سننا بحبل تسم ہماری غیرت کا تقاضہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے تمسک اختیار کریں تبھی تو ایک موقع پر امیر عمر نے جب کے کچھ اوراق پڑھ رہے تھے تو اللہ کے نبی ناراضی کا اظہار کیا اور یہاں تک فرمایا کہ لو بدال کو موسا خیا ماں کہ اگر موسا علیہ السلام جو صاحب تورات وہ بھی زندہ ہو کر آج تو ان کو بھی میری اتباع کرنی پڑے گی ان کا جنت کا داخلہ تورات پر عمل کر کے نہیں بلکہ میری اتباع کر کے ہوگا تو یہ دین کی غیرت کا اقتصادہ ہے کہ اہل کتاب سے سوال رکھو دوسری بات یہ اہل کتاب کی عداوت مسلم اور معروف ہے ممکن آپ سوال کریں اور وہ الٹا جواب دیں نہ جواب دیں تو یہ پھر ایک غلطی کا امکان ہے باقی معاملہ یہ کہ اہل کتاب سے جو باتیں پہنچتی ہیں ان کا کیا حکم ہو کیونکہ حدیث کے کی الفاظ کیا ہیں کہنا اہد الکتاب ہے یقر اون طورات زبان میں تورات تھی نا تو وہ عبرانی زبان میں تورات پڑھتے وہ جس روم ہے بالعربی اسلام اور مسلمانوں کے لیے اس کی عربی میں تفسیر کرتے عربی میں اس کی تفسیر کرتے جیسے ہم قرآن پاک کی تفسیر اردو میں کرتے ہیں اس طرح عربی میں اس کی تفسیر کرتے اب اس کا کیا حکم ہے فقال رسول اللہ علیہ وسلم لا تو صدیق الكتاب بلا تو کہ اہل کتاب کی نہ تصدیق کرو نہ تکلیف کرو نہ تو یہ کہو کہ تم سچے ہو اور نہ یہ کہو کہ تم جھوٹے ہو بلکہ اگر کوئی بات کہیں تو سن کر یہ کہہ دو وہ ماں عمدہ ماں من قبل ہمارا ایمان ہے اس چیز پر جو ہم پر نازل ہوئی اور اس چیز پر بھی جو ہم سے قبل نازل ہوئی ہمارا ایمان ہے اب وہ چیز کیا ہے ہم نہیں جانتے مگر چونکہ وہ انبیاء سابقین کی وحی ہے ہم اس پر ایمان لاتے ہیں لیکن تم جو بتا رہے ہو سچ کہہ رہے ہو جھوٹ کہہ رہے ہو اس کے بارے میں خاموشی اور ثبوت اختیار کریں گے کیوں ہو سکتا ہے جو وہ بات کہہ رہے ہیں وہ سچی ہو اور آپ کہیں تم جھوٹ بول رہے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی وحی کی تقدیب ہے اور ہو سکتا ہے جو بات وہ کر رہے ہیں وہ جھوٹی ہو اور آپ اس کی تصدیق کر بیٹھے تو پھر ایک ناحق کی تصدیق یہ بھی جرم ہے تو پھر امر جو مقبول وہ کیا ہے نہ ان کی تصدیق کرو نہ ان کی تقریب کرو لیکن اس موضوع کا خلاصہ یہ ہے کہ اہل کتاب سے آنے والی چیزیں جو بھی ہیں باتیں جو بھی ہیں ان کی تین قسمیں ایک قسم وہ ہے اہل کتاب کی کوئی بات جس کی ہماری شریعت تصدیق کر دے ہماری شریعت اس کی تصدیق کر دے تو وہ سچ ہے اس پر ایمان ایماندانا ضروری ہے اور اس کی تصدیق بھی ضروری ہے ہماری شریعت اس کی تصدیق کر دے جیسے ایک یہودی ایک حبر عالم اللہ کے پیغمبر کے پاس آیا کہ کل جب قیامت قائم ہوگی تو میں لکھا ہے کہ اللہ تعالی آسمانوں کو ایک انگلی پر زمینوں کو دوسری انگلی پر اور یہ پہاڑ اور درخت وغیرہ تیسری انگلی پر اور یہ پانی اور جو مخلوقات چوتھی انگلی پر ان کو رکھے گا اور ان کو اچھالتا ہوا فرمائے گا انل کو انل اللہ کے پیر بیگمبر اس کی بات کو سن کر مسکراہ دیے اور آپ کی مسکراہٹ اس کی تصدیق تھی تو یہ آہ کتاب سے وہ بات آئی ہے جس کی شریعت نے تصدیق کی اس کو ہم سچا جانیں گے اس کی ہم تصدیق کریں گے دوسری اہل کتاب کی وہ بات ہے جس کی شریعت تقدیم کرتی اہل کتاب یہ کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف عربیوں کے رسول صرف عربیوں کے اجمیوں کے نہیں ہیں صرف عربیوں کے رسول قرآن اس کی تقدیم کرتا انی رسول اللہ علیہ جمی میں سب کا رسول بہشت و ادر عام سے میری بے پوری دنیا کی طرف ہے عربی ہو اجمی ہو گورے ہو کالے ہوں میں سب کا دبی تمہاری شریعت اہل کتاب کی اس بات کی تقریب کرتی ہم بھی اس کو جھوٹ کہیں گے اور تیسری وہ چیز ہے جس کی شریعت نہ تصدیق کرتی ہے نہ تکلیب کرتی ہے ہم بھی اس کی نہ تصدیق کریں نہ تکلیف کریں بلکہ یہ کہہ دیں کہ ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ نے جو اتارا اس پر بھی ایمان ہے اس کی پہی پر ایمان ہے باقی جو باتیں یہ کر رہے ہیں کیونکہ ہم کو علم نہیں ہے سچ کہہ رہے ہیں جھوٹ کہہ رہے ہیں تو اس پر ہم ثبوت اختیار کریں گے اور تصدیق اور تردید نہیں کریں جی قاضی امام البخاری رحمه الله باب کراہیہ الاختلاف قال حدثنا اسحاق قال اخبرنا عبد الرحمن بن مهدي عن سلام بن ابي مطيع عن ابي عمران الجوني عن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرا القران ما اختلفت قلوبكم فاذا اختلفتم فقوموا عن قال ابو عبد الرحمن یہ اہل کتاب سے جو روایتیں آتی ہیں انہیں اسرائیلیات کہا جاتا ہے اسرائیلیات وہ پنجاب کا ایک واقعہ ایک طالب علم کہیں جمعہ پڑھا رہا تھا تو ایک واقعہ اس نے بیان کیا تو مساجد میں بعض چودھری قسم کے لوگ ہوتے ہیں تو خطبے میں بول پڑا کہ یہ بات ہم نے کبھی سنی نہیں یہ تم کہاں سے لے تو اس نے کہی اسرائیلی روایت حصے اس سے بولتے میں اسرائیل کو نہیں مانتا میں اسرائیل کو نہیں مانتا قرآن سے اس کی بات کرو تو بےچارے کو علم اسرائیل یاد کیا ہے اور اپنی اسی چود راہٹ کے زام میں اپنی جہالت کا اس نے اظہار کر دیا تو باہر کہ اسرائیلی روایتیں اس کو ہم تب بیان کریں نا جب اس تک صنعت صحیح ہو یہ بھی تو دیکھنا ہے نا آج ہمارے سامنے کوئی اسرائیلی روایت آتی ہے تو اس کو بیان کرتے دیں اس کی صنعت بھی دیکھیں کہ جہاں تقی اس کا منتہا ہے وہاں تک اس کی صنعت پہنچ ہے یا نہیں پہنچتی صحت کے ساتھ تب اس کو بیان کیا جائے لیکن تصدیق اور تقدیف کیے بغیر یہ باب باب و کرواہیت خلاف کہ اختلاف جو ہے وہ ایک ناپسندیدہ عمر اس قسم کا پہلے بھی گزر چکا لیکن یہ ایک قسم کی تاکید کہ اختلاف بڑا مدر یہ سمجھے کہ ہماری امت کے لیے زہر طاطل اختلاف لا تنازہ تفش لو متحب اختلاف نہ کرو تنازع نہ کرو ورنہ تم کمزور پڑ جاؤ گے ہوا اکھڑ جائے گی اور دشمن طاقتور ہو جائے گا اگر تم متفق اور متحد ہو اور وہی الہی پر قائم ہو تو یہ تمہاری طاقت اور قوت ہے تمہاری قوت دشمن کی کمزوری ہے اور تمہاری کمزوری دشمن کی طاقت اور تمہاری کمزوری کا سبب کیا ہے قلت مال نہیں قلت وسائل نہیں قلت تعداد نہیں بلکہ آپس کا اختلاف کچھ لوگ ایک حدیث بیان کرتے ہیں کہ اختلاف و امت رحمت، کہ میری امت کا اختلاف رحمت ہے یہ حدیث سخت ضعیف اور ان تمام نصوص کے خلاف ضعیف ہونے کے ساتھ ساتھ ان نصوص کے خلاف ہے جن میں اختلاف کی مذمت اور کتاب و سنت یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اختلاف کرنے والے اللہ کی رحمت کے مستحق نہیں ہے بلکہ وہ تو ایک قسم کا عذاب ہے اور لانت یہاں جو امام بخاری دو احادیث لائے ہیں ان سے یہ سمجھانا اور اشارہ کرنا مقصود ہے کہ جب تک اختلاف نہ ہو تم علم کی باتیں کرو قرآن پڑھو حدیثیں پڑھو لیکن کسی موڑ پر اگر کسی آیت یا حدیث کے فہم مراد میں اختلاف ہو جائے فہ میں معنی میں اختلاف ہو جائے تو بجائے اس کے کہ تم اس کو تول دو منتشر ہو جاؤ اٹھ جاؤ وہاں سے یہ منتشر ہونا تمہارے اندر ایک قسم کی تسکین پیدا کرے گا اور اس کے بعد پھر اس کے بارے میں سوچو بولا وہاں سے رابطہ کرو تاکہ ایک صحیح چیز آپ کے سامنے آ جائے اپ میں الجھتے رہو گے الجھتے رہو گے تو شیطان اس کو پھیلاتا رہے گا اپنی وار کرتا رہے گا یہ چیز پھر آگے چل کے شقاق کا اور گمراہی کا باعث بن سکتا ہے ان دونوں چیزوں کا مدعا یہ سامنے آ رہے ہیں. اگر اختلاف موجود ہو تو وہاں سے اٹھ جانا منتشر ہو جانا تاکہ کچھ طبیعت میں سکون آ جائے اور جو تیزی نفس کی وہ دب جائے اور مان پڑ جائے اور بعد میں پھر اس چیز پر اچھے طریقے سے غور کر کے اپنی اصلاح کر لی جائے یہ زیادہ ترین قیاس ہے اور زیادہ موافق کے حق ہے چنانچہ نبی اسلام کی حدیث ہے جو جناب ہے جنتو میں باجری کی روایت سے ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم القرآن اس قرآن پڑھو جب تک تمہارے دل مجتمع اور تمہارے دل متفق ہے فیض اختلف تم فقو ہو اور اگر کسی نص کے کسی دلیل کے فہم معنی میں اختلاف ہو جائے تو کھڑے ہو جاؤ پھر کھڑے ہو جاؤ اور منتشر ہو جاؤ اور کچھ ایک تسکین اختیار کرو اور تاکہ وہ جو اختلاف کے وقت جو ایک نفس میں تیزی آتی ہے وہ مان پڑ جائے اور پھر اور بہت سے راستے تمہارے سامنے آ سکتے ہیں اختلاف کو زائل کرنے کے تاکہ شیطان اپنا وار نہ کر سکے وہ جب دیکھتا ہے اختلاف اور تنازعہ تو وہاں ڈیرے ڈال دیتا ہے اور پھر وہ معاملہ بڑھتے بڑھتے ایک شتاق اور گمراہی کی حدود کو پہنچ جاتا ہے تو فرمایا کہ اگر اختلاف کی نوبت آ جائے فقوائن ہو تو کھڑے ہو جاؤ تاکہ علماء سے رجوع کا موقع مل جائے اور اچھے ٹھنڈے دل سے دوبارہ غور و فکر کی صلاحیت آ جائے اور تم حق تک پہنچ سکو کالا عبداللہ امام بخاری ہیں سامع عبد الرحمٰن سلام پیچھے سند میں راوی عبدالرحمن عظیم محدد رفقی وہ سلام سے انانا سے روایت کر رہی جو کہ منہ میں انقطار ہے اور امام بخاری رہے ہیں کہ عبدالرحمن کا سلام سے سماع ثابت ہے اور جو انقطاع کا وہم ان کے سیغے سے پیدا ہو رہا وہ درست نہیں جی. قال الامام البخاري رحمه الله حدثنا ابراهيم بن قال اخبرنا عن معمر عن عن عبيد الله بن الله علي بن عباس الله عنهما قال لما حضر النبي صلى الله عليه وسلم قال وفي البيت رجال فيهم عمر بن الخطاب قال هل ام لكم كتابا لا تضلوا بعده قال عمر إن النبي صلى الله عليه وسلم غلبه الوجع وعندكم القرآن فحسبنا كتاب الله واختلف اهل البيت واختصموا فمن من يقول قربه يكتب لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا لن تضلوا بعده ومن من يقول ما قال عمر فلما اكثر اللغط والاختلاف عند النبي صلى الله عليه وسلم قال قوموا عني من احسن اللہ فی. یہ جو حدیث نبی وفات کے وقت کا ایک قصہ ہے جب آپ کا وفات کا وقت قریب آ گیا روایت میں یہ بات ثابت ہے کہ یہ جمع رات کا دن تھا جمع رات کو آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی اور اس کے تین دن بعد یعنی پیر کے دن آپ کا انتقال ہوا تھا تو اپنی اپنے انتقال سے تقریباً تین دن قبل آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی اس وقت گھر میں بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان میں عمر ابن خطاب بھی تھے فرمایا کہ حلما حلمہ کا مانا تا یعنی اسم فیل بانا امر ت اک تکلکم کتاب یہ جی اکتب جواب امر حل امر کا معنی ہے اک جواب امر اک تلکم کتاب لنت و دل میں تمہیں ایک کتاب ایک،, ایک تحریر لکھ دوں اس کے بعد تم کبھی گمراہ نہیں ہو کبھی گمراہ نہیں ہو امیر عمر نے فرمایا السلام سے غالبہ بجڑ کہ اللہ کے بیگمبر پر تکلیف کا غلبہ ہے جمعرات کا دن بڑا بھاری تھا اور آپ کی تکلیف شدت اختیار کر گئی تھی ایک دن عبداللہ بن عباس تشریف رما تھے پوچھا آج کیا دن ہے لوگوں نے کہا جمعرات تو بے ساختہ رو پڑے اور عدرہ ما یوم الخمیس بما ماں ادرا کے ماں یوم الخمیص تم کیا جانو جمعرات کیا ہے یہ جمعرات وہ دن ہے کہ اللہ کے پیارے پیغم پر مرض اور تکلیف کا بڑا حلبہ ہوا اور بڑی شدت اختیار کر گئی تکلیف نے جمعرات کرتے اسی تنادر میں اسی تکلیف کے دوران رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آؤ میں تمہیں ایک کتاب لکھ دوں جس کے بعد تم گمراہ نہ ہو سکو گے غلط تو امیر عمر نے فرمایا کہ نبی اسلام پر تکلیف کا غلبہ ہے وعندكم قرآن ہوں سونا کتاب اللہ تمہارے پاس قرآن و حدیث موجود ہے کتاب اللہ کافی ہے ہمارے لیے کتاب اللہ ہمارے لیے کافی ہے یہ بات کیوں کہی کہ کیونکہ چند دن قبل حج کے موقع پر اللہ کے نبی نے خطبہ ارشاد فرمایا تھا اور آپ نے اس بالکل ہو بہ ہو یہ بات فرمائی تھی کہ ما فلن کہلو آبادا وہی لن تدلو والی بات کہ میں تمہاری بیچ جو کچھ چھوڑے جا رہا ہوں اس کو ہو اگر تم تھامے رہو گے گمراہ نہیں ہو تو گمراہ نہ ہونے کا جو ایک سبب یا اسباب ہیں وہ تو آپ دے چکے پوری عمر ہم نے ساتھ گزاری اور جو عدم کے جو اسباب ہیں جو محکم راستہ وہ تو آپ بیان فرما چکے اور تازہ ارشاد آپ کا ترپ تو لن امرين لنگل ماتم کتاب اللہ وسلم تھی كہ تمہارے بیچ دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں جب تک انہیں تھامے رہو گے گمراہ نہیں ہو تو یہ فرمان آپ کے سامنے تھا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نبی پر تکلیف کا غلبہ ہے اور پوری زندگی ہماری ساتھ گزری ہے اس تکلیف کی شدت میں ہم آپ کو لکھنے کی تکلیف دیں تو یہ ہماری ایک نالائقی ہوگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گمراہی سے بچانے کا پورا ضابطہ اصول ہمارے سامنے بیان فرما چکے تو اللہ کے نبی کو کیوں تکلیف دیں وخت الفاحت البید گھر میں جو افراد موجود تھے ان میں ایک اختلاف کی شکل بن گئی بختسم اور ایک جھگڑے کی شکل پیدا ہوگی تو منہ یقول کچھ تو کہہ رہے تھے قرب یکتب لکم رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے نبی کے قریب کرو ادبات کتابت قلم اور کاغذ وغیرہ اللہ کے خط لکھ دیں کتاب لکھ دیں لن و دلو بہ اس کے بعد گمراہ تاکہ نہ ہو سکیں من يخول ما ہوں عمر اور کچھ صحابہ عمر کی بات کہہ رہے تھے کہ نبی السلام پر تکلیف کا غلبہ ہے آپ کو زحمت نہ دی جائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دن قبل ہی گمراہ نہ ہونے کا راستہ بتا چکے ہیں فلم تو دلو آباد تو کیوں لکھنے کی تکلیف دیں فلم اکثر الغت بول اختلافیسلم جب صحابہ کا شور اور اختلاف بڑھ گیا رہا. کوئی کہہ رہا ہاں کوئی کہہ رہا ہے نہ اور جھگڑا ایک, ایک جھگڑے کی شکل پیدا ہو گئی تو آپ نے وہی بات فرمائی جو اختلاف کے وقت ہونی چاہیے قومو مونی کھڑے ہو جاؤ اٹھ جاؤ یہاں سے چلے جاؤ مانتشر ہو جاؤ یعنی یہ ایک حل ہے اختلافات کی شدت میں ایک تسکین پیدا کرنے کی تاکہ جو ایک نفس کا غلیان اور خون جوش مار رہے وہ شدت کم ہو بندہ پرسکون ہو اور پرسکون ہو کر سوچے اور غور کرے تاکہ وہ حق تک پہنچ سکے پر میں کہ یہاں سے کھڑے ہو جاؤ اور چلے جاؤ و وبید اللہ فقان بن ان واس یقور انضی ما حالہ یکس تمام تر جو تکلیف ہے اس کی احساس یہ ہے وہ چیز جو اللہ کے پیار پی عمر کی کتابت اور آپ کے بیچ حائل ہوگی جس چیز نے لکھنے سے آپ کو روک دیا یہ چیز آگے چل کر تکلیف کا باعث بنی اس سے بعد لوگوں نے استضال کیا کہ عبداللہ بن عباس یہ سمجھتے تھے کہ اللہ کے بیر پہ غمبر امر خلافت لکھنا چاہتے کہ میرے بعد خلیفہ کون ہوگا تاکہ اس تعلق جھگڑا نہ ہو لیکن حدیث میں ایسی کوئی سراہیت نہیں یہ عبداللہ بن عباس کا فہم ہے اور عمر ابن خطاب دلانا ہو عبداللہ بن عباس سے افقاہ تھے بڑے فقیر تھے ان کا فہم ان سے زیادہ معتبر اور دوسری بات یہ کہ اگر عمر خلافت کا لکھنا تھا تو ابھی آپ نے سنا کہ یہ قصہ جو جمعرات کے دن پیش آیا پھر سب چلے گئے امیر عمر بھی چلے گئے اور نبی اشلم تین دن بعد میں زندہ رہے لکھنا ضروری ہوتا تو آپ لکھتے لیکن آپ کا نہ لکھنا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ نے عمر کے اجتہاد کی تعین فرمائی کہ جو ان کی ان کا فہم ہے ان کی سمجھ ہے وہی اموت مطلب <تصفح> ہے ورنہ تین دن موجود تھے اپ لکھتے تھے لیکن اپ کا نہ لکھنا عمر بن خطاب کی بات کی موافقت کی دلیل ہے قال الامام البخاري رحمه الله ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التحريم الا ما تعرفوا اباحته وكذلك امره وقوله حين حل اصيب من النساء وقال جابر ولم يعزم عليه ولكن احلهن لهم باب عن عن عن... عن کا مقصود یہ ہے کہ نبی کا عمر کہ فلاں کام کرو اور نبی اسلام کی نہیں کہ فلاں کام نہ کرو ان دونوں کا ظاہری معنی کیا ہے ظاہری معنی یہ ہے کہ امر برائے وجوگ ہے فلاں کام کرو وہ کرنا لازم ہے واجب فرد فلاں کام نہ کرو یہ تحریم ہے فلاں کا وہ حرام ہے اس کام کو نہ کرنا یہ ضروری ہے تو امر اور نہیں ان دونوں کا ظاہری معنی وجوہ ہے امر برائے وجوب اور فردیت کے اور نہیں برائے حرام کے آپ جس چیز جی سے روک دیں وہ حرام ہے اور جو چیز آپ ارشاد فرمائیں حکم دیں وہ واجب ہے گماطا کمر رسول ہو فخو ہو گما نہ فنت ہو ان قرآن نے بھی امر اور نہیں کا سیگا استعمال کیا اللہ کے بیگمبر جو دیں اس کو لینا فرض ہے اور جس چیز جی سے روکیں اس سے منع ہونا فرض ہے یہ تو ایسا معنی لیکن اگر کوئی ایسا کرینہ ہو جو امر کو وجوب سے پھیر کر مستحب کے معنی میں ڈال دے تو وہ قرینہ بھی قابل قبول اور کوئی ایسا قرینہ ہو جو نہیں کو اصل معنی سے پھیر کر اس کو یعنی نہیں اور حرمت سے الگ کر دے اور دوسرا معنی جو ہے تنظیم کا وہ اس نے پیدا کر دے تو یہ قابل قبول یعنی ظاہری معنی امر کا اور نہیں کا امر برائے وجوب ہے اور نہیں ہی برائے حرام ہے لیکن قرینہ آ جائے تو اس قرینے کے تحت یہ ظاہری معنی سے اردول اور انصراف جاہد ہے یہ ایک دقیقا متفق علیہ بات ہے کہ اس سے انصراف جو ہے وہ جاہد ہے چنانچہ نہیں کے تعلق سے ایسا قرینہ آ جائے جو اس کو تحریمی کی بجائے تنظیمی ثابت کرتا ہے تو اس کو تنظیم پر معمول کریں گے اور وجوب کے تعلق سے ایسا قرینہ آ جائے جو اس کو فرضیت کی بجائے مستحب قرار دیتا ہے تو اس کو مصطحب قرار دیں گے کرینے کچھ بھی ہو سکتے ہیں جیسے سیاق و سباق سے کوئی چیز سامنے آ رہی یا جو ایک احوال یا حالت ہے اس اس کو بیان کی وہ قرینہ بن جاتا ہے یا پھر کوئی مستقل کوئی تیسری دلیل بطور قرینے کے پیش ہو سکتی ہے تو قرینے مختلف ہو سکتے ہیں ان مختلف قرائن کے بنا پر ظاہری اصل معنی سے ممکن ہے اور جائز امام بخائی رحمہ اللہ نے اس موقف کے لیے دلائل پیش کیے ہیں باب کیا ہے باب نہ اللہ, اللہ کے پیارے بیگمبر کا کسی چیز سے روکنا وہ اس کے حرام ہونے کی دلیل ہے اللہ ما تعرف ہاں کوئی ایسا قرینہ آ جائے جس سے وہ چیز مباح بن رہی ہے اور جائز بن رہی ہے تو اس کو ہم جائز قرار دیں گے اس قرینے کی بنا پر پھر اس کے تحریم کا معنی ختم ہو جائے گا وہ کدا ہو اس طرح اللہ کے بغمبر کا امر ہے امر کا ظاہر وجوب ہے لیکن ایسا کوئی قرینہ آ جائے جو اس کو وجوب سے نکال کر مستحب قرار دے رہا تو اس کا استحباب لے لیا جائے گا چنانچہ جیسے مثال دے رہے ہیں نہ بقول ہی نبی اسلام کا فرمان ہی احلو جب صحابہ حلال ہوئے تھے عصیب مین مینسا کہ تم عورتوں کے قریب جا سکتے ہو عورتوں سے ہم بستری کر سکتے ہو بقال جابر ولم عظیم آ لاکن الح الحم الحم نبی السلام نے یہ کچھ سختی سے ایک مؤقت حکم نہیں دیا تھا کہ عورتوں سے ہم بستری کرو بلکہ عورتوں کو حلال قرار دیا تھا قصہ یہ ہے کہ جب چارد الحج کو صحابہ مکمہ مرما پہنچ گئے حج کے لیے تو کچھ صحابہ وہ تھے جنہوں نے حج کا احرام باندھا تھا صرف حج حج حجرات خواہش تھی ان کی کہ ہم حج عمرہ دونوں کریں مگر وہ احرام صرف حج کا لے کر گئے تھے قربانیاں ساتھ نہیں تھی تو رسول اللہ نے فرمایا کہ تم نے طواف کر لیا لی سعی کر لی اب تم حلال ہو سکتے ہو حلال ہو سکتے ہو آپ نے اس حلال ہونے کو اتنی شدت سے بیان کیا کہ عورتوں سے ہم بستری بھی کر سکتے ہو عورتوں سے ہم بستری بھی کر سکتے ہو اب یہ آپ کا حکم اصیب کہ تم عورتوں کے قریب جا سکتے ہو امر امر کا سیاہ لیکن کیا اس کا یہ مانا کہ حلال ہو کر لازماً ہم بستری کرو یہ معنی تو نہیں اور یہی فہم جاگر کے کہ کہ اللہ کے بیگمبر نے تو فرمایا ہم بستری کرو مگر اس کو آپ نے فرض یا واجب قرار نہیں دیا جو اس گفتگو کا کرینا صرف مقصد یہ تھا کہ تم حلال ہو سکتے ہو اور اپنا احرام کھول دو اور تم جب حج کا وقت آئے گا تو حج کا احرام مان دینا اور افراد سے تم تمتوں کی طرف منتقل ہو جا یہ بات صحابہ پر گران گزر رہی تھی کہ پانچ دن باقی ہیں حج کے یعنی پانچ میں دن جو ہمیں عرفہ ہے تو ہم کیوں یعنی عورتوں کے قریب جائیں اور پھر اسی حالت میں عرفہ میں چلے جائیں پھر اسی گران گزر رہی تھی صحابہ چارے تھے کہ ہمارا احرام برقرار رہے اسی نظاحت کے ساتھ ہم میدان عرفات میں جائیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال ہونے کا حکم دیا اور اس میں آپ نے تاقید پ اس قدر حلال ہو سکتے ہو کہ عورتوں کے قریب بھی جا سکتے ہو تو قرینہ یہ بتا رہا ہے کہ آپ کا یہ فرمان صرف احرام کھولنے کے تعلق سے تھا کوئی فرضیت نہیں تھی کہ لازمت ان کے قریب جاؤ تو قرینہ بتا رہا ہے کہ یہ حکم ایک وجوب یا فرضیت کے لیے نہیں بلکہ ایک صورت حال تھی جس کی آپ نے نشاندہی فرمائی اسی طرح وکالت عمر صحابیہ نسیبا ان کا نام تھا سین کے ساتھ کہتے ہیں کہنازہ ہمیں جنازے کے پیچھے جانے سے روکا گیا عورتوں کو لیکن سختی نہیں کی گئی اس کو ایک موقع نہیں قرار دیا گیا روکا گیا ہے کہ جنازہ کے پیچھے عورت نہ جائے لیکن سختی اختیار نہیں کی گئی ابھی اللہ کے نبی کی نہیں ہے نہیں کا ظاہر تحریم ہے لیکن صحابیہ کا فراہم کیا ہے کہ یہ تحریم اپنی حقیقت پر نہیں ہے کیونکہ نبی رف نام نے اس پر سختی نہیں کی لیکن حقیقت یہ ہے کہ عورت کا جنازے کے پیچھے جانا جائز نہیں قبرستان جانا بھی جائز نہیں دونوں چیزیں جائز نہیں یہ جو امیں عطیہ فرما رہی لمبی رسم ہے لہی نا یہ ان کا اپنا فہم ہے یہ ان کا اپنا فہم جو بقیہ نسوز کے خلاف اللہ کے پیارے پیغمبر نے عورت کے لیے مماند جو ہے وہ قرار دی ہے کہ عورت جنادے کے پیچھے چلے اب عورت جنادے کے پیچھے جائے گی وہ جنازہ کسی قریبی کا ہوگا نا اس کے باپ کا شوہر کا بیٹے کا تو صبر نہیں کر سکے گی نوحہ خان کر سکتی ہے اور یہ ساری چیزیں شرح مقاصد کے خلاف امی کا فرمانا کہ سختی نہیں کی گئی یہ ان کا اپنا فہم ہے یہ دونوں چیزیں ناجائز ہیں نہ عورت جنازے کے پیچھے جا سکتی اور نہ قبرستان جا سکتی قبرستان جانے کی دو حیثیت ہے ایک ہے گھر سے نکلنا قبرستان کی زیارت کے لیے یہ ممنوع ہے یہ حرام ہے ایک ہے ایک عورت گھر سے نکلی اس کا ارادہ کسی شہر جانے کا کسی بازار جانے کا راستے میں قبرستان پڑتا ہے اب اس کی نیت زیارت کی نہیں ہے. مرور کی گزرنے کی ہے تو اگر وہ گزرتے گزرتے کسی عزیز کی قبر پر کھڑے ہو کر والد ہے بیٹا ہے شوہر ہے اگر وہ دعا کرنا چاہے تو دعا کر سکتی ہے یہ قصد زیارت کا نہیں بلکہ مرور کا ہے اور گزرنے کا ہے اتنا جواز ہے اور یہ جو ہم نے بات اگر یہ ایک بہترین تطبیق ہے ان نصوص میں بعض نصوص میں ایک عورت کا قبر سان جانا مذکور ہے اور بعض حادیث میں اللہ کے پیارے پیغمبر نے ان عورتوں پر لائن برسائی جو قبروں کی زیارت کرتی لائنت اس اختلاف کا حل یہی ہے کہ زیارت کی نیت سے کوئی عورت گھر سے نہیں نکل سکتی ہاں اگر وہ نکلی اور زیارت کا قصد نہیں ہے بلکہ رستے میں قبر سان آ گیا گزرگاہ کے طور پر تو گزرتے گزرتے اگر وہ اپنی کسی عزیز کی قبروں پر کھڑے ہو کر دعا کرنا چاہے تو کر سکتی اللہ یہ حدیث جو ہے وہ اسی امام بخاری کے موقف کی ترجمانی کر رہی کہ اللہ کے پیارے پیغمبر نے امر کا سیگا استعمال کیا سلو قبل المغرب رکھائے ہیں سلو قبل المغرب رکھائے ہیں کہ مغرب سے پہلے دو رکعت نماز پڑھو یہ سلو امر کا سیگا آپ کا حکم مغرب سے قبل دو رکعت پڑھو یہ فرض ہوتا یہ پڑھنا ضروری ہوتا لیکن تیسری بار آپ نے فرمایا لمن شاہ جو چاہے یہ قرینہ آ گیا جس نے فرضیت کو ختم کر دی اب آپ نے اخیار دی دی جو پڑھنا چاہے وہ پڑھ لیں جو نہ پڑھنا چاہے وہ نہ پڑھیں تو یہ جو عمر تھا جس کا ظاہر وجوب ہے ایک قرینے کی بنا پر یہ عمر سے مستحب کے میدان میں داخل ہو گیا تو قرائن سے ایک لفظ کا ظاہری معنی تبدیل ہو سکتا ہے جی. قادر امام البخاری و رحمہ اللہ باب قول اللہ تعالی و حمرو مشورا بینو و شابرون تلہمر وان المشاورة قبل العزم والتبين لقوله فاذا عزمت فتوكل على الله فاذا عزم الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن لبشر لبشر ان تقدم على الله ورسوله وشاور النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه يوم احد في المقام والخروج فرهولهم الخروج فلما لبس لحمته وعزم قالوا اقيم فلم يمن اليهم بعد العزم وقال لا ينبغي لنبي ان يلبس لحمته فيضعها حتى يحكم الله وشاور عليًا وأسامة فيما رما به أهل الذكر عائشة رضي الله عنها فسمع منهما حتى نزل القرآن فجلد الراويين ولم يلتفت إلى تنازعهما ولكن حكم بما امره الله وكانت الأئمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم يستشيرون الأمناء من أهل العلم في الأمور المضاح لياخذه بأسهلها فإذا وضح الكتاب بسنة لم يتعدوه إلى غيره اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم ورأى أبو بكر قتال من منع الزكاة فقال عمر كيف تقادر الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومرت أن نقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوا لا إله إلا الله عصروا مني ذماعهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله فقال أبو بكر والله لو قاتلنا من فرق بينما جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تابعه بعد عمر فلم يلتفت ابو بكر إلى الى مشوره مشوره كان عنده حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذين فرقوا بين الصلاه والزكاه واراد تبديل الدين واحكامه وقال النبي صلى الله عليه وسلم من بدل من بدل دينه فاقتلو وكان القراء اصحاب مشوره عمر كهولا كانوا او شبانا وكانوا وقافا عند كتاب الله عز وجل قال حدثنا الو... قال حدثنا الوهيسي عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا ابراهيم بن عن صالح علي بن شهاب قال حدثني عروه وابن المسيب ولقمه بن وقاص وعبيد الله عن عائشه رضي الله عنها حين قال لها اهل الافك ما قالوا قالت ودعى رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن ابي طالب زيد رضي الله عنه حين استبث الوحي يسالهما وهو يستشيرهما في فراق فأما اسامة فأشار بالذي يعلم من براءة اہلی وأما علم الفقال لم يضيق الله عليك والنس والنساء سواء کثير وصل الجالیت تزدقك فقال هل رئیت من شيء يريبك قالت ما رئیت أمرا أكثر من أنها جالیت حديثة, حديثة السن تنام عن عجين اہلها فتأتی الداجن فتأكله فقام على المر فقال يا معشر المسلمين یہ باب ہے شور قرآن کی آیت کی مسلمانوں کے آپس کے جو معاملات ہیں مشورے سے ہوتے ہیں اور ایک اور بشابرحم فل عمر کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے ساتھیوں سے مختلف امور میں مشاورت کیا کریں یہاں مشورے کی ایک اہمیت کے تعلق سے باب قائم کیا گیا پہلی بات تو یہ کہ مقصود یہ ہے کہ مشورہ کرنا یہ احتسام کے منافی نہیں احتسام بالکتاب بس سننا کے منافی نہیں اصل چیز احتسام ہے لیکن اگر مشورہ کیا جائے اپنے کسی معاملے میں تو یہ احتسام کے منافی نہیں مگر مشورے کی امور کون سے ہیں کن امور میں مشورہ کیا جائے اور کن امور میں نہ کیا جائے جو امور قطعیت سے کتاب و سنت سے ثابت ہیں وہ تو کرنے فرض ہیں ان پر مشاورت نہیں ہوتی مثلا آپ کسی سے پوچھیں کہ میں نماز پڑھوں یا نہ پڑھوں یہ نماز فرض ہے اسے مشورہ کرنا ابز اور ہے جن امور میں بندے کو ایک تردد ہے یہ کروں یا وہ کروں شریعت میں ایک قسم کی بسرت ہے ان میں وہ مشاورت کر سکتے ان میں مشاورت کی جا سکتی ویسے مشورے کی دو قسمیں ایک مشورہ من اللہ ہے اللہ تعالی سے مشورہ کرنا یہ استخارہ ہے کوئی آپ اہم عمل انجام دینا چاہتے ہیں تو استخارے کی تعلیم دے گئی اس میں دو رکعت پڑھنا اور وہ استخارے کی دعا کرنا اندار پر عزت سے بہتر مشورہ کون دے سکتا اور ایک مشورہ من الناس ہے اس میں یہ دو چیزیں اہم ہیں کہ یہ مشورہ ان امور میں ہے جن میں انسان متردد ہے کہ کیا کروں اور کیا نہ کروں مثلا وہ کاروبار کرنا چاہتا ہے اور دو قسم کے کاروبار اس کے سامنے یہ کر لو یا وہ کر لو دونوں حلال اب میں کون سا کروں کون سا بہتر ہے اس میں کسی اپنے کاروباری دوست سے مشورہ طلب کر لے کہ یہ کام بہتر ہے یہ, یہ کام بہتر تو یہ امور یہ مشورے کا محل ہے اور نبی علیہ السلام کا فرمان ہے المستشار مؤتمن کیونکہ مشورہ ہمارے معاشرے کا ایک اہم حصہ ہے تو مستشار جس سے مشورہ کیا جائے اس کو انتہائی امین ہونا چاہیے وہ جو مشورہ دے امانت کے تقانوں کو سامنے رکھ کر دے تو مشورہ ایک بڑی اہم شے ہے اور معاشرے کی ایک بہتری اور ایک اچھی ایک اچھے ماحول کو قائم کرنے کے لیے مشورہ ہونا چاہیے جسے مشورہ کریں گے آپ وہ اپنی عزت محسوس کرے گا اس طرح آپس کے تعلقات کی ایک بہتری ہوگی اور ما من استشارہ مشورہ کرنے والا کبھی شرمندہ نہیں ہوتا نادم نہیں ہوتا تو اس میں بڑی بہتری ہیں جو دوسری آیت کریما بشاغر فل امر کیا محمد آپ اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا کیجیے اللہ کا پیغمبر الناس۔ کائنات کے سب سے بڑے اہلک لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو بھی حکم دے رہا ہے کہ اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا کریں اس میں ساتھیوں کے لیے تقریب ہے ان کے تقیب خاطر ان کے دلوں میں ایک ایک بڑا اچھا اثر قائم ہو گیا کہ اللہ کے پیارے دینور ہمیں اس قدر امین قرار دے رہے ہیں کہ ہم سے مشورہ طلب کر رہے ہیں تو یہ ایک معاشرے کی بہتری فضا کی بڑی ایک ٹھوس اور بنیوب مضبوط ایک احساس ہے وہ اندل مشاورہ تھا قبل عزم ہے بس اور یہ بات نوٹ کر لیں کہ مشورہ جو ہے عزم سے خبر اور طبی سے خبر طبی کیا ہے حق وعدے ہونے اگر حق وعدے ہو جائے کہ فلاں چیز حق ہے فلاں باطل اب مشورہ نہیں جو حق ہے اس کو اختیار کرو اور باطل کو چھوڑ دو اب مشورہ نہیں ہوگا آپ کے سامنے دو کاروبار آپ کو علم نہیں کہ میں کاروبار گاڑیوں کا کروں یا شراب کا کروں علم نہیں جب تبین ہو گیا کہ شراب حرام ہے اب چھوڑ دو جو حلال کام ہے وہ کرو اب مشورہ نہیں اس طرح قبل عزم مشورہ نہیں مشورہ قبل عزم ہے بادل عزم نہیں ازم کا مانا کیا ہے مشورہ ہو گیا یہ ایک بات آپ نے طے کر لی اور ازم کر لیا لی کہ یہی کام کر رہے ہیں اب اس, اس کو اختیار کرو اب مشورہ نہیں کیوں جب ازم ہو جائے تو یہ توکل اللہ ہے اب اللہ پر توکل کر چکے ہیں اب اس سے پیچھے ہٹیں گے تو آپ کا یہ ہٹنا توکل کے منافی ہو ترتیب یہی ہے کہ طبیل پہ یہ واضح ہو کہ حق ہے یا نہیں پھر مشورہ پھر ازم یہ ترتیب ہے لیکن مشورے کے بعد جب انسان عزم کر لے پھر متردد دو اب یہ کروں یہ وہ کروں دوبارہ مشورہ کروں اب نہیں اب آپ عزم کر چکے اللہ پر توقل کر لیں جیسے کہ اللہ باب نے فرمایا باعث ازم تھا اللہ کہ مصطفیٰ علیہ السلام جب آپ عزم کر چکے ہیں کسی مسئلے پر تو اللہ پر توقل کر کے آپ وہ کام اختیار کر لیجیے فائدہ آزم رسول وسلم لم یا کنل بشر تقدم عد اللہ رسول ہی اور جب اللہ کے پیار بیگمبر کسی بات کا عزم کر لیں کہ یہ کام اب کرنا ہے اب کوئی انسان آگے نہ بڑھے کہ میں مزید مشورہ دے دوں فلاں کر لیجئے فلاں کر لیجیے اب نہیں ورنہ یہ اللہ رضی کے رسول پر تقدم ہوگا اللہ کے بغمبر عزم کر چکے معنی اللہ پر توکل کر چکے اور اللہ کا حکم بھی یہ ہے جب عزم کر لو تبکل کر لو اب کوئی شخص آگیا ہے کہ میرے ذہن میں فلاں چیز آ رہی اس طرح کر لیا جائے یہ اللہ رس کے رسول پر تقدم ہو یہ جائز نہیں اب خاموشی اب توقل ہو چکا اب اللہ رب پر توقل کر کے آپ بیٹھ جائیں اور وہ کام اختیار کر لیں بشاور علیہ وسلم اسحابہ یوم فی فرمقام والخروج اللہ کے پیارے پیغمبر نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا تھا ہم کیا کریں دشمن کے آنے کی خبر مل چکی تھی کہ دشمن مکہ سے ایک بھرپور تیاری کر کے آ رہا ہے نکل چکے ہم کیا کریں مدینہ میں رہ کر ان کا انتظار کریں یا آگے چل کے اس کا راستہ روکیں اور اسے لڑائی کریں بعض صحابہ نے کہا ہمیں نکلنا چاہیے آگے نکلنا چاہیے ان کا راستہ روکنا چاہیے یہ صحابی کون ہے یہ وہ صحابی ہیں جن کو بدر میں شرکت کا موقع نہیں ملا تھا اور وہ تڑپ رہے تھے کہ نبی اسلام کا پہلا جذبہ ہم اس میں شریک نہیں ہو سکے اب جو بھی جنگ آئے گی ہم آگے بڑھیں گے اور پیش پیش ہوں گے پیچھے نہیں ہٹیں گے تاکہ اہل بدر کی طرح ہمیں بھی مجاہد ہونے کا رتبہ مل جائے وہ اس میں پیش پیش ہے یار سود اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جہاد کا موقع مل رہا ہے تو کیوں ہم مدینہ میں بیٹھے ہم باہر نکلیں اور باہر نکل کر دشمن کا مقابلہ کریں اور اس کا راستہ روکیں فر ان صحاب نے نکلنے کا مشورہ دیا کہ باہر جا کر مقابلہ کریں اب اللہ کے نبی نے اس مشورے کو مان لیا اور ہتھیار پہن لیا ہتھیار پہن لیے فلما لابیسا وہ ازم اب ہتھیار پہن پہننے کا معنی آپ نے ازم کر لی کہ باہر نکل رہے اور باہر نکل کر دشمن کا مقابلہ کر لیں اخم اب کچھ لوگوں نے کہا کہ مدینے میں رکنا بہتر اب تو عظم کر چکے باہر نکلنے کا ہتھیار پہن چکے اب کچھ لوگوں نے کہا عقب مدینے میں ٹھہر گئے اور ان کے یہاں آنے کا انتظار کریں فلم یمل الیہم بعد العزم اللہ کے پیارے پیغمبر عزم کر لینے کے بعد اور ہتھیار پہن لینے کے بعد ان کی سرائے کی طرف قطعا مائل نہ ہوئے اور اپ نے سرائے کو مسرد کر دیا۔ اور ساتھ کیا فرمایا لا ینبغي لنبی یلبسوا لقمته فجذرها تو یہ اللہ یہ نبی کے لائق ہی نہیں ہے کہ نبی ہتھیار پہن لے اور پھر ہتھیار اتار دے جہاد کے بغیر لڑے بغیر ہتھیار اتار دے یہ نبی کے لائق ہی نہیں ہتھیار پہن لیا ایک عزم ہو گیا اب اللہ پر توکل کر کے نکلنا ہے اور جہاد کرنا ہے اللہ کے نبی اس پر اس طرح قائم ہو گئے حالانکہ نبی اسلام کو اسی اسنا خواب آیا خواب ہی آیا کہ آپ ایک قلعے میں قلعے میں بند ہے اور آپ کی تلوار ذوالفقار اس کا ایک دندانہ جڑ کر گر گیا اور اس کی تعبیر یہ تھی کہ قلعے میں مشہور ہونے کا معنی مدینے میں رکیں اور یہ تلوار کا ٹوٹ جانا اس کا معنی ہم کو زخم لگیں گے نقصان ہوگا لیکن ہم ازم کر چکے تھے تو آپ صرف اس خواب کے باوجود بھی ہتھیار بند ہونے کے بعد آپ نکلے کیونکہ اللہ کا امر ہے کہ فائض ازم تھا فتح وقت ہوا جب کر لیں تو اللہ پر توکل کر کے آپ نکلیں اور جہاد کریں تو آپ نے مشاورت تو کی نا جنگ احد کے لیے مشاورہ علی و میں اسامہ تھا فی ماں رماب ہی عہد الفق اور نبی السلام نے جناب علی سے اور جناب اسامہ سے مشاورت کی مشورہ کیا اپنی بیوی عائشہ صدیقہ ام امل مومنین کے عفق کے قصے میں ان پر توہمت لگی تھی وہ قصہ معروف ہے اور ایک طوفان مدینہ میں بڑھتا جا رہا تھا اور بڑی ایک عجیب صورتحال حال پیدا ہو رہی تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ بن زید کو اور جناب علی کو بلایا ان سے مشاورت کی کہ عائشہ صدیقہ کے بارے میں یہ تہمت ہے تمہارا کیا مشورہ میں کیا کروں جی ان نے مشورہ دیا وہ مشورہ آگے آ رہا ہے حدیث آگے مذکور ہے فسام امین تو آپ نے دونوں کی بات سنی مشورہ کیا دونوں کی بات سنی حتیٰ نظر اور قرآن حتیٰ کہ قرآن اترا قرآن اترا کس چیز پر عائشہ کی برات پر کہ عائشہ پاک ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن بھیجا ان کی برات اور ان کی پاک پاکیزگی اور پاک بازی ثابت کرنے کے لیے فجالت الرامی اب مشورہ جو بھی ہو اس سے قطع نظر قرآن آ چکا عائشہ بری ثابت ہو چکی جو جو اس توحفت میں شریک تھے ان کو آپ نے کوڑے مارے جن میں حسان ابن ثابت تھے اور یہ مستح مستح نامی صحابی اور تیسرا ہمنا بنتجاش یہ نبیلاسلام کی یعنی سالی سمجھ لیجیے وہ بھی اس نے پیش پیش تھی اور تینوں کو آپ نے کوڑے جو ہے وہ مارے اللہ کی وحی آ چکی لہذا جو مشورے تھے ایک طرف اب اللہ تعالیٰ نے عائشہ کو بری کر دیا لہذا جو لوگ اس تہمت کے قصے میں ملوث ہیں ان سب پر شریح حج جو ہے وہ قائم کی گئی بلا کے التفی اور ان کے تنازع کی طرف آپ نے کوئی التفات نہ فرمایا بلاکن امرہ اللہ جو اللہ نے حکم دیا اسی پر آپ نے عمل کیا تو اس کا معنی یہ ہے کہ مشورہ مل جانے کے بعد بھی اگر اللہ کا امر آ جائے اور صحیح حق واضح ہو جائے تو اس حق کی طرف جانا چاہیے اس پر عزم کرنا چاہیے اور مشورے کو چھوڑ دینا پھر ضروری ہوگا وہ من المت البی اور نبی اسلام کی وفات کے بعد جو ائما تھے عمرات تھے وہ امین قسم کے لوگوں سے مشورہ کیا کرتے تھے امانا امین کی جمع امین قسم کے لوگوں سے مشورہ کیا کرتے تھے جو اہل علم ہوتے تھے اور جن کو امور کی معرفت ہوتی تھی لیا خود اصح لحاظ تاکہ اس مشورے کے ذریعے کو آسان چیز اور بہتر چیز اختیار کر لی جائے خلفیہ راشدین نے یعنی اہل علم سے مشاورت کی تاکہ ان کی مشاورت کی روشنی میں کوئی بہتر راستہ اختیار کیا جائے لیکن فائدہ فضا و کتابوں میں سننا الى رہی لیکن اگر کتاب و سنت کی دلیل سامنے آ جاتی تو کسی مشورے کی طرف التفاط نہ کرتے بلکہ کتاب و سنت ہی کو قبول کرتے اور اس کو نافذ کرتے کیوں اقتدا بن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی السلام کی اقتدا کرتے ہوئے کہ آپ نے بھی قصہ اخت کے موقع پر مشاورت کی تھی مگر جب اللہ کی فہرست آ تو ساری مشاورت سے آپ نے جو ہے وہ بےتوجہ اختیار کر کے جو اللہ کا امر تھا اسی کو نافذ اور قائم کیا اور جو آگے ایک اشتہاد ہے ابو بکر صلیق کا, قتال کا فیصلہ لڑائی کا فیصلہ کیا کن لوگوں سے جنہوں نے زکات دینے سے انکار کیا یہ قصہ پہلے گزر چکا انہوں نے قتال کا فیصلہ کیا امیر عمر نے کہا کہ ان سے آپ کتاب کیوں کریں گے یہ تو کلمہ پڑھتے ہیں اور اللہ کے پیغمبر کی حدیث سے عمر تر الناس حت اللہ فا خل اللہ آسان و منی دماغ ہو بمبال ہو اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ یہ لوگ جب لا اله اللہ پڑھ لیں تو ان کی جانیں ان کے خون بچ گئے وہ اب وہ ان کی حرم ثابت ہو ہوگی وہ ہمارے لیے حلال نہیں ہوں گے تو آپ کیسے کتاب کریں گے یہ کلمہ کون ہے صرف زکاط کا انکار کر رہے ہیں تو فرمایا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ بے حق کہ بھائی اگر کسی حق کو پیمال کریں گے تو پھر نہیں پھر ان کا ماد اور ان کی جان محفوظ نہیں ہے اور جو ان کا کلمہ پڑھنا ہے اس کا حساب اللہ کے کی سفر کس نیے سے پڑھا اور کیسے پڑا کس بنیاد پر پڑا وہ اللہ حساب لے گا لیکن اللہ بے اللہ کے پیارے بغمبر کا فرمان فقال ابو بکر بل اللہ من رکھا بینامہ جامع رسول اللہ وسلم کہ اللہ کے نبی نے جن چیزوں کو جمع کیا ان میں تفریح کرنے والا ان سے ہم ضرور قطال کریں کہ ماریں گے ان کو جمع سے مراد عقیم الصلاب و ہو نماز اور زکوۃ کو جمع کیا اب جو تفریق کرے کہ نماز تو ہم پڑھیں گے زکوٰۃ نہیں دیں گے تو یہ جو مال کا حق ہے اس کا انکار اور ہے تو اس سے ہو ہوگا آپ نے امیر عمر کی رائے کی طرف کوئی التفاط نہ فرمایا بلکہ دلیل پر توجہ دی تم اطاب عمر فلم جناب عمر مطابت کرتے رہے اپنی بات کو دہراتے رہے لیکن ابو بکر صدیق کسی مشورے کی طرف آپ نے ارتفاق اختیار نہیں کیا کیوں افغانہ حکم رسع اللہ علیہ وسلم کیونکہ ان کے پاس اللہ کے نبی کا حکم آ گیا تھا جو اس بات کا متقاضی تھا کہ ان سے جتال کیا جائے اللہ دین فرق بین اصلاۃ وسکا جنہوں نے نماز الزکت میں تفریق کی وہ آراد و تبدیل اور وہ حکام ہی جنہوں نے دین کو تبدیل کرنے اور دین کے احکام کو تبدیل کرنے کا ارادہ کر لیا تھا حالانکہ نبی السلام کا فرمان ہے ممبتین جو اپنے دین کو بدل دے اس سے لڑو تو زکوات دین زکوات کا انکار کرنے والا دین کو تبدیل کر رہا ہے اس سے ہم لازمی قطال کریں گے تو اتنے نصوص جب سامنے آ تو بک صدیق نے کسی کی رائے کی طرف اتفاق نہیں کی حالانکہ عمر ان کے مشورے بڑے وقیر ہوتے تھے لیکن دلیل کے مقابلے میں نہیں ان کی بات آپ نے چھوڑ دی بغان القرا اصحاب مشورہ تھے عمر تھے عمر کانو او شبان اور قرا علماء جو مشورے کے درجے پر فائز تھے اور زیرت تھے بصیرت والے تھے امیر عمر ان سے مشورے لیا کرتے تھے خواہ وہ بوڑھے ہوں یا نوجوان بوڑھوں سے بھی اور نو عمر لوگوں سے جیسے عبداللہ بن تو آپ کے وقاف ہونے کا تقاضہ یہ ہے کہ اس مشورے کو چھوڑ دیتے اور کتاب و سنت کے حکم کو نافذ کرتے آگے جو امام بخاری حدیث لائے ہیں اس میں اسی قصہ عف کی تفصیل جب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی رنہ تو متحرہ انہیں لوگوں نے مضمون قرار دیا ان پر تہمت لگی قصہ طویل ہے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ بن سید اور جناب علی رضی عانو امیر المنی دونوں کو بلایا اور مشورہ کیا اسامہ بن زید نے صاف بات کی کہ میں سیدہ عائشہ صدیخہ کی برات کے بارے میں کوئی شک نہیں کرتا وہ بالکل بری اور پاک باس جناب علی نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پریشان کیوں ہیں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے معاملے میں آپ پر تنگی نہیں کی عورتیں بہت ہیں آپ کسی اور عورت سے نکاح کر دیں انہوں نے عائشہ صلی سے فراق اختیار کرنے کا مشورہ دیا بہتر ہے کہ جدائی اختیار کی جائے اور ان کو طلاق دے دی ساتھ ساتھ ایک بات اور کہی کہ بریرا سے پوچھ لیں بریرا لونڈی تھی خادمہ تھی اور جو خادم ہوتے ہیں نوکر ہوتے ہیں اپنے مالکوں کے رازدان ہوتے ہیں زیادہ رازدان ہوتے ہیں اور ہر جگہ ان کا آنا جانا بنتا ہے باتیں بھی سنتے ہیں ساتھ کھڑے بھی ہوتے ہیں تو ان سے پوچھ لیں وہ سچ کہے گا چنانچہ آپ نے بریڑا کو بلا لیا کہ بریڑا تم عائشہ صدیقہ کو عمل مومن کو کسی معاملے میں متہم قرار دیتی ہو کہا کہ ہاں صرف ایک معاملے میں متہم قرار دیتی کہ بھولی بھالی نو بعض اوقات آٹا گھون کر سو جاتی تھی اور بکری آٹا کھا جاتی تھی یہ سال ہر سال کی صحبت میں میں نے عائشہ کی ایک کوتا ہی نوٹ کی بس کہ کبھی کبھی آٹا گوند کر نو عمر تھی نو خیز اور نیند غالب آ جاتی بکری تھی آٹا کھا جاتی یہ ایک ایب میں نے دیکھا باقی عائشہ صدیقہ طاہرہ مطالرہ کی زندگی میں میں نے کوئی عیب نہیں دیکھا پھر بہرحال اللہ کی وحی آ گئی تو رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی بات کی طرف کوئی اتفاظ نہیں کیا کوئی تعرض نہیں کیا اور اللہ کی وحی کو نافذ کر دیا اور جنہوں نے تہمت لگائی تھی ان سب کو نبی علیہ نے سزا دی کوڑوں کی اس طرح یہ ما علمت عليهم من سوء وعن قال لما میں جو عمومی وہ بھی اپنایا کھڑے ہو کر اللہ کی حمد و نہ بیان کی اور فرمایا کہ ماں تشیرونا علی یا فی قوم یسبو نہ اس قوم کے بارے میں تم کیا کہتے ہو جو قوم میری بیوی کو گالیاں دیتی ہے اور فرمایا کہ ما من سو میں نے اپنے اہل میں اپنی بیوی میں کوئی برائی نہیں دیکھی میری یہ دل سے گواہی ہے میں نے کبھی کوئی برائی نہیں دیکھی تو تم اس کے بارے میں کیا مشورہ دیتے برق طویل قصہ لوگوں میں اختلاف بڑا اور آوازیں بلند ہوئی شور شرابہ ہوا تو اللہ کے پیارے بےغبر نے ان کو خاموش رہنے کا حکم دیا تو یہاں بھی آپ نے مشاورت کی مگر جب اللہ کا امر آ گیا تو اس عمر کو نافذ کیا امام بخاری آخر میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی الحنہ کے یہ بات لائے ہیں کہ جب یہ معاملہ بڑی شدت پر تھا ہر طرف ایک شور مبت جو تھا وہ قائم تھا تو عائشہ کو جب اس بات کی خبر ہوئی پہلے ان کو اطلاع ہی نہیں تھی خبر ہی نہیں تھی اچانک بیمار بھی پڑ گئی تھی ام امتا جس کا بیٹا مستہ اس قصہ اف میں ملوث اور شریک تھا اس کے ساتھ وہ باہر گئی خزاء حاجت کے لیے ام مستہ کا پاؤں الجھا چادر میں وہ گرنے لگی تو فرمایا کہ تائشہ مستا مستہ میرے بیٹے تو غرق ہو جائے عائشہ نے کہا کہ مستا کو گالی کیوں دیتی وہ تو بدری صحابی ہی تو انہوں نے فرمایا ہے بھولی بھالی عورت تمہیں معلوم نہیں مستر نے کیا کیا تمہیں معلوم نہیں باہر کیا باتیں ہو رہی کچھ معلوم نہیں تھا جب ان کو خبر ملی پھر اپنے گھر آئیں اللہ کے پیار پیغمبر کی جو محبت ہوتی تھی جب عائشہ بیمار ہوتی وہ محبت محسوس نہیں ہو رہی تھی کہ نبی علیہ السلام کیوں تبدیل ہو گئے جب یہ خبر مل گئی تو اپنے گھر آئیں اور نبی علیہ السلام اجازت صرف رکھ دی کہ میں اپنے ماں باپ کے یہاں چلی نے اجازت دے دی یہاں بھی ایک مشورے کا پہلو ہے تاکہ اپنے ماں باپ سے پوچھیں یہ کیا معاملہ ہے اور کیا ہو رہا ہے کیا کرنا چاہیے یہاں بھی مشاورت کا پہلو ہے تو مشاورت کی بڑی اہمیت ہے ہر خیر و شر کے موقع پر مسلم معاشرے میں اگر معاشرے کا ایک سلسلہ قائم ہو تو یہ باعث برکت بھی ہے اور اس میں ایک ایک وقار بھی ہے اور اس میں معاملات کا ایسا حل بھی ہے جو کتاب و سنت کے مطابق ہو سکتا ہے واللہ تعالی بھلیں توفیق بارك الله فيكم واخر الظاوانة والحمد لله رب العالمين